صيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا, لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى, وعلى آله وسحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب وقال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها عيبة الإسلام وإذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت امتي سقطت من عين الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن تقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بايو دوستو واسي زور اللہ جل جلالح امن والوں نے انسان کو اشرف المخلوقات اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا اپنا خلیفہ بنایا اور تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ کو اس وقت کی موجودہ انسانیت کو اور آئندہ آنے والے ہر ایک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہر انسان میں ہفتہ شانہوں نے مختلف ضرورتیں رکھیے کھانے پینے پہننے اڑنے سونے جاگنے مختلف ضرورتیں لیکن سب سے پہلی سب سے بڑی سب سے اہم اور قیامت تک آنے والی پوری بشریت کسے باشت شرقی ہو غربی ہو عربی ہو آزمی ہو تاجر ہو کاشکار ہو مالدار ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو کہیں رہتا ہو دنیا کے کسی کونے میں کسی جزیرے میں پہاڑوں کی چوٹیاں پر پہاڑوں کی کوں میں آدم کا بچہ ہوا کی بیٹی ہر ایک کی مشترکہ ضرورت جس سے کوئی مستثنا نہیں جس سے کسی کو استحانہ نہیں وہ ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے سب سے بڑی سب سے پہلی کھانے کمانے سے پہلے پہننے اوڑھنے سے پہلے سونے جاگنے سے پہلے اگر کسی عہدے کسی حکومت کسی منصب کسی کرسی پر کسی کارخانے میں کسی فیکٹری میں کسی انڈسٹریز میں اور کہیں چھوٹی سی دکان یا بہت بڑے کاروبار زندگی کی ہر زندگی के ہر شعبے میں ہر ایک کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہدایت اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ حقالہ شاہ نہو نے آپ کی بیاست کو مستقل احسان کے ساتھ ذکر کیا اور اس میں بھی تخصیص ایمان والوں کی لقد من علی المؤمنین اللہ نے بڑا احسان کیا بالخصوص ایمان والوں پر جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شہادت و گواہی دیتے ہیں ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ جب تشریف لائے تو آپ نے خود فرمایا کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو علم و ہدایت آئی اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ پانی کیا چیز ہے کہ دنیا کی چار سمتوں میں کہیں کوئی ہو ایک فرد بشر ایسا بتا دو جسے پانی سے استغنا ہو جسے پانی کی ضرورت نہ ہو بلکہ حق تالا شانوں نے خود فرمایا ہے وجا اللہ من الما اک الش ان <حَي> ہر چیز کی زندگی کے راز اپنے پانی میں رکھے ہیں رضور اپنے ساتھ کی آئی ہوئی تمام تر اور حضور کے ساتھ کیسا آیا ہے تمام آسمانی کتابوں کے علوم تمام صحیفے تمام نبی اور پیغمبروں کی نبوبت رسالت ان کے ساتھ کی خدائی تمام غیبی تائزیں اور مددیں اور نشرتیں ساری سمیٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے ان تمام نعمتوں کے ساتھ حضور کی باشت کو مومنین کے حق میں اللہ نے اپنا احسان قرار دیا ہے خدا کرے ہم اللہ کو بھی پہچانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانے آپ کی تعلیمات آپ کی رہبری آپ کی والی رہبری میں اور آپ کی پرانی اور تعلیمات میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی نظر آنے لگے دل کی آنکھوں سے ہدایت کے نور سے اس لیے کہ چہرے کی آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان دکھائی دیتا ہے چہرے میں جو دو آنکھیں ہیں ہر ایک کے کہ اس سے روشنی کا فائدہ اندھیرا کا نقصان کانٹوں کا نقصان کسی کا حق مارنے کا نقصان یہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے بجلی کی روشنی آنکھوں کی روشنی چاند سورج کی روشنی اس سے سو اس سے راستے کا نیچا ہے یہاں اونچا ہے کانٹے ہیں کیچڑ ہے راستہ صاف ہے راستے میں کھمبا ہے کوئی آدمی آ رہا ہے یہ دکھتا ہے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہے جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے حق کا نفا باطل کا نقصان ایمان کا نفع ایمان کی محنت کا نفع ایمان کی محنت کے راستے کے مجاہدوں کا نفع اس راستے کی تکلیفوں کا نفع کہ پھر وہ کھلتا چلا جاتا ہے اور یہی راز ہے یہی راز ہے صحابہ کرا رضوان اللہ تعالیٰ کی تمام ترقی کا کس شکل کے ساتھ آئے تھے کیسے آئے تھے لیکن ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہم مسابے خدا جسے اپنی زندگی کی نظر کو کنارے لگانا ہو جو اپنی زندگی کی بارڈوں اور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہو جو اپنی جان و مال و صلاحیتوں کو اپنے صحیح مشرق میں استعمال کرنا چاہتا ہو ٹھکانا لگانا چاہتا ہو اسے چاہیے اپنی باغ دور صحابہ کے ہاتھ میں دے دے اس لیے حضرت کا دلشاد ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں سنتی و سنتی الخلا شین المحدین میرے والے طریقے کو میری سنتوں کو میری شریعت کو میری اداؤں کو اور خلفائے راشدین کی وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں زندگی کے تمام شعبوں میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق میں اپنے اور خل کے خدا پر حلق خدا کے ساتھ کے معاملات میں اور تعلقات میں یہ تمہارے لیے نمونہ ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ سب نے پہلے دن سمجھا دیا کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو آیا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کہ جس طرح پانی سے کسی کو استحانہ نہیں ہر ایک کی ضرورت کہ میرے والا علم میری والی ہدایت جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اور آپ لے کر آئے قرآن حز الناس جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو قرآن اس کی مکمل رہبری کرتا ہے قرآن میں اس کی رہبری ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی قرآن کی تعلیمات ہی سے آنکھیں بند کر لے تو اگر آنکھیں بند کر لے تو اتنا بار سورج کا انڈا بھی نظر نہیں آتا سورج نکلا ہوا ہو دن میں بارہ بج رہے ہوں اپنے پورے شباب کے ساتھ ہو مے جون کا سورج ہو لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کو سورج نظر نہیں آتا جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے آخوں کی نظر تیز ہوتی ہے تو رمضان کا وہ عید کا وہ مہینے کے شروع کا چاند بہت باریک میں چھپا ہوا وہ بھی نظر آ جاتا ہے کیونکہ ایسے جب دلوں میں ہدایت کا نور ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ ہمارے क्या کیا لائے اور ہمیں کیا دے گئے اس میں ہماری اور چونکہ آپ کی بحثت پوری بشریت کے لیے رسول اللہ علیکم جميعا آپ ہی کی زبان کہلوایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لوگوں نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے تمہاری سب کی رہبری تمہاری سب کی زندگیوں کے بننے تمہاری عزتوں کے تمہارے امن کے تمہارے چین کے تمہارے پیار و پریم کے تمہارے لیے برکتوں کے تمہارے لیے آسمانی اسی طاقتوں کے زمین پر اترنے کے اور تمہارے ساتھ ہر قدم پر خدائی غیبی مددوں کے سارے سامانوں کے ساتھ مجھے بھیجا اسی لیے کہہ دیا کہ جب کبھی مخالفت کرو گے ان کی رات سے ہٹ کر چلو گے اور یہ ہماری محنت اس کے بارے میں بھی مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر صرف اللہ کی قدرت پر اور محنت سیرت کی روشنی میں سیرت میں مکی زندگی بھی ہے نبوت کے بعد ہجت سے پہلے اور مدنی زندگی بھی خلفا راشدین مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ کی روشنی کی سیت کی روشنی میں کہ جب تک کام اس روشنی میں ہوگا کام میں جماع ہوگا کام میں ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں پر حق علاشانہ کی طرف سے صفات کا فیضان ہوگا وہ صفات جو اللہ کی کچھ اور غیبی مددوں کو آسمان سے کھینچ کے زمین پر اتروا دی جیسے قرآن نے بدر کے واقعے کا منظر खींचा ہے رب کم اد تسو نبل کم اند المنل ملائے گا جب تم حالت اشتخاصاروں کو پہنچ گئے کیا مشرق ہو کیا مغرب کیا زمین ہو کیا آسمان کیا ملک اور کیا مال کیا اپنا اور کیا پڑا تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برہمتی کے نسویز جب تمہاری یہ کیفیت ہوئی ہے ان تصویز کہتے ہیں رحم کی اپیل کہ جی رحم کی اپیل کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں آنسو سے زمین تربتر ہے سدی طتبر سے دیکھا نہیں جا رہا ہے آگے بڑھ کے کالج میں پڑھ لیتے ہیں بس بس بس یار اللہ اب نہیں دیکھا جاتا یہ وہ کیفیات ہیں یہ وہ صفات ہیں جب کام کرنے والے جان اپنی مال اپنا صلاحیتیں اپنی ہر طرح کی اغراج سے بالاتر ہو کر ایک اندر کا جذبہ انتگون کلیمت اللہ الہولیا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک کی وابستگی اللہ سے ہو جائے ہر ایک اپنے گھر کی سوئی تگے کی ضرورت سے لے کر جہنم سے بچنے اور جنت کے داخلے اور پورے عالم کے تمام ترین سالوں کی یہ تمام ضرورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے یہ <سؤال> جب استفاع <سؤال> <جب استخدام سؤال> کہ جب کام کرنے والوں کی نظریں سیرت کی روشنی میں صرف اور صرف اللہ کی قدرت پر اس لیے کہ اب تک جتنا ہوا ہے اللہ ہی نے کیا ہے جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا کسی کی تقریر کسی کی تشکیل کسی کی دوڑ کسی کی چلت پھرت کہ یہ تو اس کا کرب ہے جو ہمیں استعمال کر لے منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں گنی ہم اور ہماری حیثیت کیا اسی لیے مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت یہ اپنی حیثیتیں قائم کرنے کی نہیں ہے تھوڑے دنوں چل لیے کچھ کر لیا کچھ بول لیے کب ہماری حیثیت یہ حیثیتیں قائم کرنے کی محنت نہیں ہے اپنی بات منوانے کے ناپاپ جذبے دوسروں کو حقیق سمجھنا یہ تو مرنے کھپنے تھکنے اب آپ ہمارے حضرت جی نبر اللہ حمر کے فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو بہت آسان ہے کیوں کہ اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے وہ تو اللہ سے آخرت میں لینا ہے فرماتے ہاں مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں جب نفس اس میں آ جاتا ہے اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرماتے ہر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد صاحب رحمت اللہ فرما کرتے تھے جب تک ہماری محنت میں محنت کی راہ میں چلنے والے نظریں ان کی اللہ کی قدرت پر اور محنت ان کی سیرت کی روشنی میں اس کا پہلا فائدہ کام میں جماؤ پیدا ہوگا کام میں ترقی کے نئی نئی صلاحیتیں اچھے اچھی استعداد امت کے مختلف طبقات اس کے افراد اس محنت کو ہاتھ لگیں گے اور پھر ان محنت کرنے والوں کو کہ جو کام کو کام بنا کر چلیں اسی لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسمیت سے بچائیو یہ رسم بن کے نہ رہ جائے یہ تو شروع سے اخیر تک تھکنے پچنے پکنے مرنے کی محنت ہے ہر ایک کرے اور ہر ایک اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ وعیدوں سے ڈرتے ہوئے وعیدوں کے خوف کے ساتھ قربانیوں کی مقدار کو بڑھا رہے ہوں راتوں کا رونا بڑھ رہا ہو قرآن کی تلاوت بڑھ رہی ہو ذکر کی مقدار بڑھ رہی ہو نوافی کی مقدار بڑھ رہی ہو فرائض کا اہتمام ہو رہا ہو سنتوں کی پابندی ہو رہی ہو اور سارا سب کچھ کر کے پھر راتوں کو رویا جا رہا ہو اے خدا جتنی یہ اونچی محنت ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم اس میں کوتا فرماتے تھے کہ جب سیرت کی روشنی میں کام ہوگا خدا کام کرنے والوں پر صبر شکر کناد ذہر تقوا توکل اللہ کا تعلق اللہ سے محبت اللہ پر ایمان اور ایمان کی حلامت ایمان کی بشاشت ایمان کا ذائقہ خدا چکھائے یہ پہلی بنیاد عرض میں نے کیا کہ ہدایت میری آپ کی اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے اس سے کوئی مستثرہ نہیں جس طرح دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے زمینوں کے راستے کے نفع اٹھانے کے लिए काशकारी تجارت کے راستے کا نفع اٹھانے کے لیے اس لائن کی تعلیم اس کی محنت ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے کہ ہدایت ہدایت اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہدایف اور صرف اللہ دیں گے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے لیکن خود اس نے اپنا سابقہ بیان کیا ہے والذین جاہدو پینا لنا دیا ہدایت دیں گے ضرور دیں گے دیتے رہا کریں گے ہدایت کی محنت کرنے والوں اور اس ہدایت کی محنت ہی کا نام نبوت کی محنت کارے نبوت چہدے نبوت اس لیے کہ شروع سے اخیر تک تمام نبیت تمام پیغمبر علیہ مسرات و تسلیمات ہدایت کی محنت ہی کے لیے بھیجے گئے ہدایت تو صرف اللہ کے قبضے کی چیز لیکن دنیا دیکھتی ہے زمیدارے کی محنت کارخانے داری کی محنت حکومتوں کی محنت اور دنیا بھر کے سامانوں کی محنت جب اپنے اصولوں پر اپنی صحیح بنیادوں پر جب وہ محنت ہوتی ہے تو کسے باشرت اس کس کی محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے یہ شو... نبوت کی محنت ہے اور نبوت کی محنت کا آغاز ایمان کی دعوت سے سب سے پہلے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبت کا تاج رکھا گیا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مبارک پر نبت کا تاج رکھا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو کرنا ہے اور کرنے والا حملہ بھی تیار کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے تیرہ سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی کی اس دعوت کا طریقہ جو ملا جہاں ملا وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا یوحل مدستر پم فہندر پہرے نبی اٹھ کھڑے ہو جائیے کہاں جہاں موقع ملے جس حال میں موقع ملے گلی میں محلے میں شہر میں کسی خیمے میں بازار میں میلے میں یا یوحل مدستر قم اٹھ کھڑے ہو جائیے فندر لوگوں کو آگاہ کر دیجیے باخبر کر دیجئے جس عقیدے کے ساتھ تم جی رہے ہو جس عقیدے کے ساتھ تم صبح شام سانس لے رہے ہو جس عقیدے کے ساتھ تم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں چل رہے ہو یہ تمہیں خون کے آنسر گے ورب بک بک صحیح عقیدے کی پہلی آواز صحیح عقیدے کی پہلی آواز اپنے رب ہی کی بڑائے بیان کیجئے مان سب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ورب کا عربی کے اصول عربی کی گرامر عربی کے نب سب کے اعتبار سے وقبر رب ہونا چاہیے تھا اور بڑائے بیان کیجئے اپنے رب کی لیکن یہاں اللہ نے کہا کا فقبر اپنے رب ہی کی بڑ بیان کیجئے فرما دیتے کہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں وہ آسمانی شکل ہو رہا کی ان کے بیچ میں یہ چھوٹی بڑی شکلیں جتنی ہیں اللہ کا ہر غیر چھوٹا اللہ کے ہر غیر کی چھوٹائی بیان کیجئے اللہ کے ہر غیر کی چھوٹائی بیان کیجئے بڑائی صرف اللہ کی اسی لیے فرمایا خود حدیث قدسی ہے الکبریا اور دائی بڑائی میری چادر ہے من زانی فی ناز بڑائی صرف مجھے کشاوار میری شان جو بڑا بننا چاہتا ہے تکبر کرتا ہے پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں وہ میری چادر ہے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ میری چادر کھینچ رہا ہے میری چادر کھینچے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز ایک فرشتہ آدمی کی پیشاب کے بال پکڑے رہتا ہے اور اس کے ذمہ کیا ہے ادا تو جب تو اپنے کو کچھ نہ سمجھے کے کے ساتھ کے ساتھ میں کچھ نہیں جیسے محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ایک مرتبہ وہاں لکھنؤ کے سفر میں اثر کی نماز پڑھائی ایک جگہ نماز کے بعد مسلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بھائیوں میں ایک میں ہوں ایک ابتلا میں ہوں میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اس ابتلاح سے نکال دے لوگ سارے متوجہ ہو گئے حضرت کیا ابتلا میں فرمایا ابتلاح یہ ہے کہ یہ اس وقت بہت تھوڑی سی نقل و حرکت تھی کہاں اتنے بڑے بڑے مجمے اور کہاں ایسے اجتماع اور کہاں ایسے بیانات تھوڑی تھوڑی فرمایا کہ یہ جو کچھ چلت ہو رہی ہے لوگ اس کو میری طرف منسوخ کر رہے ہیں مولانا علیہ کی جماعت میں کچھ نہیں. نہیں مجھ سے کچھ نہیں اے اللہ تُو سب کچھ اور تجھی سے سب کچھ جیسے کہتے ہیں نا صحابہ ایک کرام علیہسل تسلیمات کے واقعات ان کے ساتھ خدائی غیبی مددوں کے واقعات ان کے مقابلے پر آنے والوں کے ساتھ خدا کی پکڑ صحابہ کرام رضوان اللہ ترجمعین کی سیرت ان کے ساتھ خدائی غیبی مدد ان کے مقابلے پر آنے والوں پر خدا کی پکڑ کا ہاتھ جس طرح یہ سیرت ہمارے لیے رہبری ہے ہمارے لیے بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے ایسے ہمارے بڑوں کی باتیں مائ رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اسی لیے کہ ہر ایک کے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے ہم کچھ نہیں ہیں توازو ہو تذلل ہو ابلیت ہو عزو انکسار ہو کھپ رہے ہوں تھک رہے ہوں پچ رہے ہوں کہیں ریاض شہرت کہیں نوم و نمود کا شائبہ نہ ہمارا جب تک سیرت کی روشنی میں کام ہوتا رہے گا کام میں جماؤ کام میں ترقی اور کام کرنے والوں کو حق الا شانح صفات سے نوازیں گے کہ صفات آپ قرآن علما کے کی صحبت اختیار کریں علما کی صحبت میں رہیں ان سے پوچھیں ان سے سمجھیں قرآن میں جن صفات کو ذکر کیا گیا ہے اور ہر صفت کی جو خصوصیت اس پر جو اللہ کے ذہبی مدب کے وعدے صبر پر اللہ کیسے ساتھ ہوتے ہیں کنات پر اللہ کیا دیتے ہیں توکل پر اللہ کیسے ساتھ ہوتے ہیں تقوی پر اللہ کیسی راہیں کھولتے ہیں کہ علماء بتائیں گے کہ جب ان کی صحبت ان سے ان سے پتا چلے گا کہ اس کو زندگی میں لانا اصل یہ لیکن ہمارے جی الحسن صاحب رحمت اللہ فرما کرتے تھے شیطان بہت گھاگ ہے شیطان بہت گاگ ہے رساد ہر وقت ہاتھ میں لگا رہتا ہے کس کا پانی کہاں مرتا ہے وہ خوب سب کے کیا تمہاری ٹیلی ٹیلیفون ڈائریکٹیاں اور کیا اس میں ساروں کے نمبر سب کے آتے پتے شیطان کے پاس کس کا پانی کہاں مرتا ہے سب معلوم فرمایا کرتے تھے من احسن اولم ممن دل وہ مسلم فرماتے تھے تین چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے ومن احسن قولم ممن من دا اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے دور پڑے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا عالمی سطح پر اپنے نبی کی نیابت میں یہ ہر فرد امت کو ذمہ داری دی گئی یوں فرماتے تھے اب پھر فرماتے تھے اس کے ساتھ وہ املا سالہ کہہ کے یاد دلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو سارے جہاں کا درد و غم سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر وہ مشرق وہ مغرب وہ جاپان وہ امریکہ وہ روس وہ فلانا وہ فلانا کہ سارم کا فکر کیا اپنی اپنی گھریلو زندگی سب سے پہلے تو مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ وسلم بیان رقب الحاف صاحب نے مجھے پڑھنے کو بھیجا تھا اس قدر تاکید ہے ہمارے لیے ہم کرتے ہیں باتیں ایمان کی ہم نماز ہیں ہمارے پاس تعلیم ہمارے پاس ذکر ہمارے پاس مسجدیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی سے زندگی بنے گی پہننے کو چتڑا ہو نہ کھانے کو لکما ہو نہ سر چھپانے کو جھونپڑا ہو کوئی شکر نہ ہو اگر میرے پاس محمد صلی اللہ وسم والی دعوت ہے محمد صلی اللہ وسم والی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مستون دعائیں ہیں محمد صلیم علی نمازیں ہیں خدا مجھے کامیاب کریں گے اس کی قدرت میری موافقت نہ آئے گی یہاں بھی اور وہاں بھی ہم اس یقین میں بہت کمزور ہیں ہم اس یقین میں بہت کمزور ہیں دعوت دیتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے ایمان کی باتیں کرتے ہوئے ایمان کو بات ایمان کو بیان کرتے ہوئے اپنے یقینوں کو ہم ٹٹو اللہ کا معاملہ جتنا ہے وہ یقین پر ہے اور یقین کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ماں جال اللہ رج المن کلبھی جوفی اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں دل ایک ہی ہے اللہ ہے تو غیر نہیں خیر ہے تو اللہ نہیں آخرت ہے تو دنیا نہیں دنیا ہے تو آخرت نہیں آمال ہے تو چیزیں نہیں چیزیں ہے تو آمال نہیں۔ اس لیے بڑا حضرت مانیہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود اس راہ کی چلک دھلت کرنے والے وہ چلے کی شکل ہو چار مہینے کی ہو بیدل ہو غیر آباد علاقوں میں ہو بنجر بستیوں میں ہو ملکوں میں ہو عالم کی چار سمتوں میں ہو ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کہ جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تم کو پہلے دن سبق پڑھایا ہے اس لیے نا جتنا نبیوں کی دعوت کی روشنی میں جتنا نبیوں کی سیرت کی روشنی میں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اور جتنا صحابہ کم کی سیرت کی روشنی میں کہ ملت ابھی ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کر ہو کیا ہے اس ملت کی بنیاد انی وجخت للذی فطر السماوات والارض بنیادی کتنی شکلیں دیکھی تھی کدالی کا نریب راہیم آباد بھی ہے نمرود بھی دکھایا گھر کی وزارت بھی دکھائی فوجیں بھی دکھائی دولتیں بھی دکھائی ہتھیار بھی دکھائے اکثریت بھی دکھائی مشرق مغرب شیوال جنوب کے درمیان پھیلی ہوئی انسانیت بھی دکھائی اور زمین سے گزر کر آسمانی دنیا کی وہ چیزیں دکھائی اس سب ساری شکلوں کے مقابلے میں ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں پہلا سبق یہ پڑھایا ہے تم बच्चों ہو جیسے دوسری جگہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو گھر میں لے کے بیٹھتا ہے بچوں یوں کرنا بچوں ایسے رہنا بچوں یہ بولنا وبس بہ ابراہیم و بنی و یاقوب یا بنی ان اللہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے فرمایا تھا گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم یہ ہے وہ یہاں سے ملتی ہے وہ کہ جو جتنا بڑا جو گھر کا ذمہ دار وہ اپنے گھر کے بچوں کی دینی تربیت اپنی مستورات کو سمجھانا ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا ان کے جذبات ان کی فکرے ان کی سوچ انفا القم الدین بچوں کو جمع کر کے کہ دیکھو تمہارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک تم جسے پسند کرو نہیں مجھے یہ کار پسند یہ کوئی اللہ نے تمہارے لیے جو چیز پسند کی ہے وہ دین ہے یہ ہمارے باپ ابراہیم علی سراۃۃ کا بڑایا ہوا سبق ہے جسے امت بھول چکی ہے اس محنت کے راستے اس بھولے سبق کو یاد کرنا ہے دنیا کہتی رہے ہمیں عہدے پسند دنیا کہتی رہے ہمیں ہم حکومتیں پسند دنیا کہتی رہے ہمیں جائیدادیں پسند دنیا کہتی رہے ہمیں جاگیرے پسند دنیا کہتی رہے ہمیں زمینوں کے ٹکڑے پسند دنیا کہتی رہے ہمیں پیٹرول اور پلاٹینم کے کنویں پسند ہمارا بچہ بچہ گھر کی تعلیم کے راستے سے پہلے دن سے اس کے اندر کی آواز تمہیں جو کچھ پسند ہو ہمیں دین پسند ہے پھر ہماری دعائیں ہوں اللہ اپنی اے اللہ جس طرح دنیا والوں کی دنیا سے آنکھیں ٹھنڈی زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا مل گیا ٹھنڈی ہو گئی کارخانہ ڈالنا تھا ڈل گیا چل پڑا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی بیٹوں کو جاب دلوانے دے ٹھنڈی ہو گئی اے خدا دنیا کے پرستاروں اور دنیا کے خواہش والوں اور دنیا چاہنے والوں کی آنکھیں جس طرح دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہے ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی آنکھیں اپنے دین سے ٹھنڈی کر دے گھروں میں تعلیم ہو یہ دعائیں ہوں کہ جذبات نبوت والے جذبات صحابہ والے جذبات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی پدا مکہ مکرمہ سے کی کہ یہ ہدایت کی محنت اس میں نے عج کیا ہمارا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمار کرتے تھے کہ اس محنت سے مقصود ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے کی طرف ہو جائے بولنا بہت آسان ہے میں بھی بول رہا ہوں ہمارا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو بہت صاف الفاظ بال آج ہی پڑا اس لیے یاد ہے کہا کہ ہم تو بہت دھوکے میں ہیں ہم مسجد وار, مسجد والے بہت دھوکے میں ہیں ایمان کی باتیں ایمان کے مذاکرے آخرت کے تذکرے تعلیم کے حلقے لمبی نمازیں قرآن کی تلاوت ذکر اس کے ساتھ اپنے یقینوں کو ٹٹولیں لیں کہ یقین کس سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کا معاملہ بندے کے یقین کے اعتبار کی سے ہے اگر بندہ ہر غیر سے کٹ کر ہر غیر کا یقین نکال کر ایک اکیلی ذات اللہ کی اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی پر کریں گے میرے پاس تو میرے آقا کی نیابت میں ایمان کی دعوت موجود ہے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد والی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوں میں نے مستون دعا پڑھ لی ہے میرا کام بن جائے گا اللہ بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے احمد فرماتے تھے کہ ہم بہت دھوکے میں ہیں اس کو کہہ کے بھی یقین وہاں سے جڑا ہوا ہے اور ہر کوئی کسی کے بارے میں نہ فتوا نہیں دے سکتا استخل و افتا کل مختون اپنے دلوں سے فتوا لو اللہ کے غیر سے کس سے کس شکل میں کس سے کس شکل میں اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اپنے مسائل کے حل ہونے انفرادی اجتماعی گھریلو کاروباری کس غیر سے کس طرح کس مسئلے کا ہلکا یقین جڑا ہوا ہے اپنے دلوں کو ٹٹو کہ اگر اللہ کے غیر سے کسی شکل میں کہیں سے جڑا ہوا ہے اللہ کی مدد نہیں اللہ کی مدد صرف اور صرف صرف اور صرف تمام اویار جتنے جس شکل میں ہر سے دلوں پر چھاڑو پھیرنے اور دلوں کی دنیا کو پاک کر کے ایک اللہ کی عظمت اس کی بڑائی اسی, اس کی فالیت اور اس کی فالیت کا جذبہ محمد صلی اللہ احماد پھر, پھر خدا کی مدد وہ ہے کہ تہنی وہ کام کرتی ہے جو شمشیر برہ نہیں کرتی یہی تو وجہ تھی ابو جہب گالیاں دے رہا تھا اپنی تلواروں کو ستیہ ناس جائے ان کا کیا, کیا رسوا کر دیا وہاں اور اسی بے صحابی اللہ کے رسول میرے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے میں کیا کروں آپ نے ایک طرف کی ٹہنی توڑ کے دے دی خدا کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں وہ تہنی کے ساتھ ان کی قدرت ہو جائے تو شمشیر برا بےکار ہے خدا خدا ہے من تو بل اللہ کو ایسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے دیرے دیرے کے ساتھ اللہ ہی کرتے ہیں لیکن مگر اگرچہ چونکہ ذرا سا یوں تو وہ اللہ کہاں ہوا وہ اللہ کہاں ہوا لست انتہ دسنا بے ربی ابھی ذکر ہو ت ولا ع شرکا یق وانا لنا قبل اللہ درخ بھی تو ظاہر میں بھی تو میں بھی تھی تو،, تو. تو, تو ہے اللہ یہ جو بول رہا ہوں نا یہ جو بولو اس کو دیکھ رہے ہیں ان اللہ لا تمہاری کو تمہاری پرسنالٹیوں کو تمہارے اسمارٹ پنے کو اور تمہاری شکل و صورت کو تمہارے رنگ و روپ کو تمہاری قوم و برادری کو تمہارے خاندانوں اور نسبتوں کو خدا اس کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے اندر فیٹر کو دیکھتا اس پر پھر اللہ کے واضح پورے ہوتے ہیں اسی یقین کے ساتھ آئے تھے وہ تیرہ سال کی محنت کی مکہ مکرمہ کی اور پھر دو سال حضور کی صحبت کی مدینہ پاک میں 15 سال کے نتیجے میں ایک اندر کی مایا بنا کر ایمان بنا کر اللہ کے علمت دلوں میں اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہی میں کامیابی کہاں لے جا رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں کیا ہوگا کہاں مروان نہیں نے جو کہہ دیا اتنے اتنے فاصلے کے اندر جس کے پاس جو کچھ لے کے آ جاؤ رات کو کہیں دن کو کہیں اسی لیے صحابۂ نے مستقل اس پر بیت کی تھی آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے حالات مسائد ہوں گے تو اور حالات مخالف ہوں گے تو جی چہرہ ہوگا تو اور جی پر بوجھ پڑے گا تو اسی لیے موارش صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے جب اس محنت کو محنت کرنے والے اور محنت ساری امت کے ذمے ہے امت جب صدیقی بنیادوں پر چلے گی حالات, حالات حالات حالات کہاں دیکھے ہیں ہم نے اللہ حفاظت فرمائے ہم بہت کمزور ہیں حالات دیکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت کی رات وہ مکہ کے ہر گھر کی میٹنگ اور وہ شہادت کے نتیجے میں بڑے بڑے اونٹوں کے انعامات کے لالچی اب وہ دشمن کا گار کے منہ تک پہنچ جانا اب وہ سراپا کا بار بار آنا حالات تھے لا تحزن ان معنا یہ سبق ہے بھلا ہوا یاد کرنا ہے امت کو حالات مہنگائی بہت ہو گئی یوں ہو گیا تو مہنگائی یوں ہی ہو گئی اللہ کے خزانہ میں کمی آ گئی ویمن شہین اللہ اندنا خزہین اس کے پاس تو ہر چیز بے, بے پناہ ہے اور امت کو اللہ کی ذات متناہی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے اصول دیے گئے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر سے گلے منگوانے شروع کیے تھے فوراً تنبی ہوئی خواب میں عمر کو کیا ہو گیا یہ سارے واقعات میری آپ کی اور پوری امت کی رہبری کر رہے ہیں یہ ہے سیرت کی روشنی میں کام کو لے کر چلنا کہاں پس رہے ہو کس کی خشامت کر رہے ہو کس کے ہاتھ جوڑ رہے ہو کس کے پیر پکڑ رہے ہو جیسے رحمتہ اللہ علیہ کرتے تھے اگر اللہ کے در پر آنا آ گیا جسے اللہ کے در پر آنا آ گیا اللہ اسے ہر ہر در سے مستغنی اور بے نیاز کر دیں گے اور ساتھ کے ساتھ فرماتے تھے جس نے اللہ کے در پر آنا نہ سیکھا اللہ سے کہنا نہ سیکھا در در کی ٹھوک ٹھوکنے کھائے گا اب مسئلے حل ہو کے نہیں دیں گے اسی لیے فرما کرتے تھے ہر ہر امتی کے پاس چوبیس گھنٹے میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہوتا ہے جتنے چاہے بڑے کاروباری ہوں جتنے چاہے بڑے عہدے پر ہوں چاہے حکومت چلا رہے ہوں ہر ایک کے پاس کچھ وقت فارغ ہوتا ہے فرماتی تھی امت کی عوام امت کے خواص امت کے تاریخ امت کے کاشکار امت امت کے ہر طبقے کا ہر فرد صرف اگر اپنا روزانہ کا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو معاشرت کی جتنی گندگیاں جتنی بے حیائی جتنی بے پردگی جتنی جہالتیں جتنی بے احترامی جتنی حقوق کی پامالی ان سب کا 99 فیصد فرماتے تھے 99 فیصد قابو میں آ جائے اگر امت اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے پھر فرماتے تھے گاؤں والے حقے پر ضائع کرتے ہیں شہر والے ہوٹلوں پر دو آنے کی دو آنے کی پیالی پینے پر اور اخبار دیکھنے پر اور ذرا بڑے ہوئے تو پارکوں میں گھومنے پھرنے پر اور ان سے ذرا زیادہ دو پیسے ہوئے تو کلبوں کے ممبر بننے پر یہ سارے اگر اپنا روزانہ کا فارغ وقت مسجد کو دے دے اور یہ تح مسجدیں جتنی آباد اتنے خیر آباد مسجدیں دعائیں دیتی ہے اگر نمازیں دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اور روزے دعائیں دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت دعائیں دیتی ہے مسجدیں بھی دعائیں دیتی ہیں لیکن اگر نماز بد دعا دینے والی روزے بد دعا دینے والے کے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ایسے دعوت ایسے تعلیم ایسے مسجد کی آبادی ایسے مسجدوں کا کہ یہ بھی کہیں بدوا نہ دے رہے ہوں جیسے قرآن کے بارے میں ہے نا رن بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں قرآن ان پر لہنت کرتا ہے کہ کس کے ہاتھ پڑ گیا صاحب رحمت اللہ علیہ تو بہت فرماتے تھے اگر مسجدوں میں آنا سیکھ لیا کسی کے در پر کہیں کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں جو مسئلہ آیا اللہ سے کہا جو مسئلہ آیا اللہ سے کہا اور اللہ سے کہنے کے لیے کہ منہ بنانا پڑتا ہے جیسے کوئی کہے کہ بھائی وہ میرے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے ذرا آپ وائس چانسلر سے ذرا آپ پرنسپل صاحب سے فلا نے صاحب سے نہ بھائی میرا ان کا کہاں تعلق ایسا کہ میں کہہ دوں خام کہ جس سے بات کرنی ہو جس کے ہاں سفارش کرنی ہو اس کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے اللہ سے کہنا آ جائے اللہ کی قدرت حرکت میں آ جائے اللہ کے فیصلے امت کے حق میں پنپنے چمکنے دمکنے کے ہو جائیں اس کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے اور منہ بنتا ہے مسجد والے امال سے جیسے مسجد أَن تَقُومَ انتو کہ یہ تھے جن کو نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی آپ کا قیام یہاں ہو فلانے کے بنگلے پہ فلانے کی کوٹھی پہ فلانے کے پارک میں اور فلانے وہ کیا ہوتا ہے فارم ہاؤس کیا فارم ہاؤس وہاں ٹھہرایا وہاں سے تو نکل لے مسجد اس سے الگ یہ کوٹھیوں میں رہ کے بنگلوں میں رہ کے فارم ہاؤسوں میں رہ کے بات سمجھ میں نہیں آتی مسجد ہو اور مسجد کی جماعت کی صفات بتلائی یہ مسجد خدا کو بہت پیاری ہے آپ خدا کے کتنے پیارے اے میرے پیارے تیرے قیام کے لیے یہ میری پیاری مسجد ہے قالین اس کے کہاں سے آئے اس میں پنکھے کتنے ہیں اور اس کے جمر کہاں سے آئے کہ وہاں تو وہاں سے چل کے جب مدینے آئے ہیں تو نو ہجری تک اس مسجد میں چراغ نہیں جلا ہے اور دنیا سے رخصت والی رات اما جان حضرت عائشہ آشا رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم چراغ نہ جلا لیتے کھانے اور چپڑنے کہ وہ بھی پڑوسن یہودیا سے مانگ کے لائی ہے سب نوجری میں چراغ جلا ہے کہ مسجد مسجد انقوا من اول او من احکوم پہلی صفت مسجد والوں کی بتلائی خوف خدا تقوا اگر کسی دس منزلہ پچاس منزلہ مکان کا سارا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہے تو مسجد والار جماعتوں کی بنیاد مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کے تقوے پر ہے پچاس منزلہ بلڈنگ ہے بنیادیں کھوکھلی ہیں کبھی ہوا کے چھٹکے میں کبھی سیلاب کی صد میں کبھی زمین کے ہلنے میں کہ ساری پچاس منزلہ بلڈنگ اور اس میں چوکے سب زمین بوس اسی لیے جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے جتنے بلڈر ہیں ان سے پوچھ لو سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اس کی بنیادیں ٹھوس ہوں ہمیں مسجد جماعت بنانے کو کہا لیکن مسجد جماعت کی بنیادیں پران نے بتلائی ہر ایک کے اندر خوف خدا ہو مسجد السلت عَلَى التَّقْوَى يُحِبُّونَ اینت بحرو کہ یہ جماعت کے ساتھی ہی ایسے ہیں یہ ملک کے دل ہیں نہ دولتوں کو اکٹھا کرنا جانتے ہیں نہ ان کے اندر کی خواہشیں اور ان کے اندر کے چوچلے اور ان کے اندر کی امنگیں اور ان کے اندر کے ارمان دنیا اور دنیا کے سامان ہیں یہی بون اینت عقیدہ ہمارا پاک ہو جائے عمل ہمارا پاک ہو جائے آدتیں ہماری پاک ہو جائے کھانا ہمارا پاک ہو جائے کمانا ہمارا پاک ہو جائے رہن سہن ہمارا پاک ہو جائے ہم مسجد میں پاک ہم مسجد سے باہر اپنے گھروں میں پاک اپنی گلی میں پاک اپنے محلے میں پاک اپنے شہر میں پاک اپنی منڈیوں مارکیٹوں میں پاک اپنے آفسوں دفتروں میں پاک یہ ہے <تصفيق> مسجد وار جماعت بھیڑ جمع کر لینے کا نام مسجد وال جماعت نہیں ہے اور اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے جیسے ایک روایت میں دیکھا جمعہ کے دن لوگ آ جاتے ہیں پانچ یہاں بیٹھے سات وہاں بیٹھے دس یہاں بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ میں فرشتہ کہتا ہے اے چھوپ! اللہ کا دربار ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ اگر باتوں سے نہیں رکتے دوسری دفع میں فرشتہ کہتا ہے ڈانٹ کے نہیں مانے گا اللہ کے گھر میں پھر بھی نہیں مانا گھنٹوں چلے جا رہے ہیں یوں آتا ہے تیسری مرتبہ میں فرشتہ کہتا ہے وہ اللہ کے دشمن مسجد میں بیٹھا ہے اس کو فرشتہ کہہ رہا اللہ کا دشمن اس لیے صرف مسجد میں پھر جمع ہو لینا کافی نہیں مسجد ہو تقرے کی بنیاد پر ہو خوف خدا کی بنیاد پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں کی بنیاد پر ہو آپ کے والے غم کی بنیاد پر ہو آپ کی والی ہجرت و نصرت کی بنیاد پر ہو آپ کے والے آنے والوں کو ہر ایک کو سینے سے لگانے والی بنیاد یہ بنیادیں ہیں سلمان کہاں سے ڈھکے کھا کے آئے تھے کتنی گلیوں کے کتنے کچوں کے کتنی جگوں کے ایک پہ گئے دوسرے پہ گئے تیسرے پہ گئے کہیں طبیعت کو اطمینان نہ ہوا چوتھے پہ آئے وہ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا آج مرے کل مرے انہوں نے کہا بے اب تم بھی مر رہے تمہارے بعد ہم کہاں جائیں اس چوتھے نے یوں کہا تھا دیکھ نبی الزمان محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریف آوری کا وقت قریب ہو گیا ہے اور تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے وہ عرب میں آئیں گے اور ان کی پہچان کی تین علامتیں ہیں صدقہ وہ نہیں کھاتے ہدیہ وہ قبول کرتے ہیں اور ان کے شانے پر نبوت کی محر کبوترے کے انڈے انڈے ایک چھوٹی سی بوٹی ابھری ہوئی ہے جب کسی کے لگ جاتی ہے نا جیسے مولانا یسوف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہے تبلیغ میں چلنا ایک ہے دعوت میں چلنا اور ایک ہے دعوت کا ہمارے اندر میں چلنا ابھی تو ہم سب دھکا مارو تبلیغ میں چل رہے ہیں خدا دعوت کو ہمارے لگو ریشے میں رچا بسا دے جیسے ایمان کے لیے حضور کی دوار ہیں ابھی ہم دعوت دعوت کی باتیں کر رہے ہیں بہت بڑا دھوکا ہے بڑے حضرت مانیہ صاحب رحمت اللہ فرما کرتے تھے مذاکروں کی کسرت نے مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی مذاکرے مذاکرے وہ عمومی گشت جس کو بڑے حضرت نے یوں فرمایا ہماری اس محنت میں عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی ہے کیسا کوئی پہلوان ہو کتنا تندست تندرستانا ہو جب ایک مہرا ہل جاتا ہے یا دو کے بیچ میں کچھ گیپ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتا پڑے رہو بیڈ ریسٹ پر ساری محنت کی جان عمومی گشت تمام نبیوں نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ در خیمہ گلی در گلی قبیلہ در قبیلہ اب ہم اس عمومی گشت کو ارے بھائی پچھلے ہفتے کدھر گئے تھے جی ادھر گئے تھے اچھا دیکھو تھوڑا ایسا ہے بات تھوڑا رہ گیا ہے جلدی سے جاؤ اب کی یوں جا کے یوں آ جاؤ ہو گیا یوسف صاحب رحمت اللہ لے تو اللہ تو ان کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ میوات کی جماعت آئی حضرت جی جی ہماری کارگزاری سن لو فرمایا کہ کارگزاری ہے یا وقت گزاری ہے جی یہ مولانا محمد احمد صاحب باول پوری اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہی مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت یہ کیا عنوان ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس مسجد کے لوگ یوں کہہ رہے ہوں ہماری مسجد آباد ہے ہماری مسجد میں کام ہے اگر اس مسجد کے ذمہ دار اپنی مسجد کے حق واری عمومی گشتوں میں خود شریک ہیں مسجد میں کام ہے ورنہ کام کی باتیں ہیں یہ وہ تھرمامیٹر کے دیئے ہوئے جیسے تھرمامیٹر سے دیکھا جاتا ننانوے ہے کہ ساڑھے ننانوے ہے ایک سو ایک ہے کہ ایک سو پانچ ہے کہ دماغ کو چڑھ گیا ہے بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے دعوت کی راہ میں چلنے والے دعوت کو بولنے والے دعوت کے لیے سوچنے والے دعوت کے امال کے مذاکرے کرنے والے ان تھرمامیٹروں سے اپنا ٹیمپریچر دیکھ لیں جیسے ایمان کو دیکھنے کے لیے ٹیمپریچر دیا حضرت ہارشہ کو ٹھو مار کے جگایا تھا بات یا ہارشہ ہارسا صبح کیسے ہوئی مؤمنا حقا یا رسول اللہ اللہ کے رسور ایمان کے حقیقت کے ساتھ کی صبح ہے جی ہاں یہ تو تمہاری اپنی بات ہے تمہارا اپنا دعویٰ ہے اور کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا ہارشا تم یہ جو کہہ رہے ہو اس دعوے کی کیا دلیل ہے کیسی شاندار دلیل دی پھر میری وہ بات یاد رکھنا حضور کی سیرت مبارکہ صحابہ کی رہتے مبارکہ ہمارے اسلاب کی باتیں پھلا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے ہماری رہبری چوبیس گھنٹے میں ان کے بھی بچے بھی تھے ان کا کھیت کیا بھی تھا لوگوں سے بھی ملتے تھے رات بھی ہوتی تھی دن بھی اللہ کے رسول چوبیس گھنٹے کھاتے کماتے باغ میں اندر باہر مسجد میں مسجد سے باہر اس اشتہار کے ساتھ جنت میرے دائیں طرف دو میرے بائیں طرف اللہ کا عرش سامنے جواب دےی اس دھیان کہ یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جتنی چاہے تکرین کرو اور جتنی چاہے تشکیلیں کرو اور جتنے چاہے چلے اور جتنے چاہے کام کرو ہمیں تمہیں سبق پڑا گئے ہماری اس محنت کا پہلا قدم ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اور ایمان کی حقیقت بتا گئے اس دھیان کے ساتھ وہ پرانے سے پرانا ہو نیا ہو تاجر ہو کاشتکار ہو گریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جہاد کا ہو شہر کا ہو ہر ایک کو اس طرح کی زندگی گزارنی آ جائے ہر ایک اس ایکزار کے ساتھ کہ یہ ہے ایمان پھر اس ایمان پر جو مددیں ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں بولو انا حل برا مانوا فتح برکات دیہاتوں میں رہتی ہوں گاؤں میں رہتی ہوں گلیوں میں رہتی ہوں یہ آبادیوں میں رہنے والے اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کا خواب اپنی حقیقت کے ساتھ اگر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے ہم زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے خدا جھوٹ نہیں بولتا خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا مشکل یہ ہے وہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ منہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کے مجبور ہو کے کرنے پڑتے ہیں پھر فرماتے تھے جان مال اور صلاحیت یہ تینوں چیزیں استعمال کرنے ہی کے لیے उम्मत امت کی جان امت کا مال امت کی صلاحیتیں جب لگنے کی جگہ نہیں لگتی تو نہ لگنے کی جگہوں میں مجبور ہو کے امت کا وقت بھی امت کا پیسہ بھی اور امت کی صلاحیتیں اب ایک جملہ ایسے دے دیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے ہر ایک دیکھ لے میری ساٹھ سالہ میری ستر سالہ میری پچاس سالہ میری چالیس سالہ میری کم و بیش زندگی کا کتنا وقت محمد صلی اللہ وسلم کی غلامی آپ کی تابے داری آپ کے کام کو کام بنانا آپ کی سوچ کو سوچ بنانا آپ کے غم کو غم بنانا آپ کی محنت کو محنت بنانے میں میرا کتنا پیسہ میں کب کب نبی کی سنتوں کو پانی پہنچانے میں شریعت کے احکامات کو زندہ کرنے میں اور اس کو خدا کی مخلوق تک پہنچانے میں اور کتنا میرا وقت کتنا میرا مال اور کتنی میری سوچ اس سب کے خلاف ایمان پر سروکاری والے بول میری زبانوں کے وہ بول کے جس سے ایمان پر ضرور بے کاری جس سے میری نماز کی جان نکل جائے میری دعا تو آسمانوں کو کیا جاتی وہ میرے منہ پہ واپس ماری جاتی ہے انا نقل ایجاب تیری دعا کیوں قبول کروں کہ یہ تھرمامیٹر ہے خالی تقریروں کے لیے نہیں ہے ہر ایک کو اپنی بغل میں دبانا ہے ہر ایک کو اپنا ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا اس لیے یاد کرو اپنی تبلیغ میں نکلنے کے پہلے دن کو ہر ایک سے کہا گیا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے یہ تو کام اپنی اصلاح کی نیت سے ہر ایک پہلے دن یہ نیت دوپہر ایک دن نیت کلی ہو گئی ساری عمر اسی نیت کے ساتھ چلنا یہ سبق ہے اس پر کہنا تھا اب حضرت سلمان کو تلاش ہوئی مجوسی کے بیٹے خود مجوسی اللہ اپنی بے نیازی بھی بتاتے ہیں اور اللہ اپنی آتا کرم کے واقعات ہمارا کرم ہے تو کیسا ہماری عطا ہے تو کیسی ہماری بے نیازی ہے تو کیسی مجوسی ہیں آگ کے پی تلب پیدا ہو گئی تلب پیدا ہو گئی اب تلاش میں لگے ہیں اور جو سچ مچ جس میں طلب ہوتی ہے وہ ٹھوکرے کھانے سے وہ سردی گرمی سے وہ اپنا پڑا کی طرف سے باتوں کے چھیلنے سے وہ نہیں گھبرایا کرتا ماںسف صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے جب آدمی اس محنت کو اپنی محنت بناتا ہے بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشیں اپنوں کی طرف سے بھی قرآن کی طرف سے بھی جیسے قرآن نے کہا ہے لطب لنفی امبال ویسکما تصویروں کو تصویروں کاموں اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا ہو خدا کے ساتھ چلتے رہے بہت بڑا کام ہے اللہ کہہ رہے کیا دیں گے اللہ اس پر مالا آئین راحت والا خطر اللہ کلو مشکل الغرض حضر سلمان میں طلب پیدا ہو گئی اسی لیے تعلیم کے شروع میں یہ بات کہی جاتی ہے فضائل اعمال کے ذریعے فضائل اعمال کے ذریعے دلوں میں دین کی سچی طلب پیدا کرنا اور وعدے اور وحید کے ذریعے علم و عمل میں جور پیدا کرنا کے لیے ہماری تعلیم خالی روایتیں یاد کر لینے سن لینے اور کانوں سے گزار لینے کے لیے نہیں اندر میں وہ طلب میرے کاروبار کا دین کیا ہے میرے گھر کی شادی کا دین کیا ہے میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا دین کیا ہے اس کی طلب پھر وہ طلب کہ علما سے سحبت ان کے پاس جانا ان سے سمجھنا الغرض حضرت سلمان میں طلب پیدا ہو گئی نکلے دیکھا ہے کافلا جا رہا بھائی کہاں جا رہے وہ کہ جی ہم تو ارب جا رہے ہیں او ہو ارب تو مجھے بھی جانا ہے بہت اچھا مجھے ساتھ رکھ لو گے کہ جی ساتھ رکھ لیں گے لے لیا ساتھ چلتے رہے لیکن جب اغراض اور نفسانیت آ جاتی ہے ہمدردی نکل جاتی ہے خیر خاص طبیعتوں سے نکل جاتی ہے تو آدمی وہ کرتا ہے جس کو سوچ نہیں سکتے یہ تو اپنے بولے پن میں کہ بھائی یہ جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں ایک دوسرے کون کیسا تھا کافلے تو ضرورت پڑی بھائی کیا بیچے جیسے اپنا مسئلہ حل کریں ٹھیک ہے یہ ایک اجنبی ہے اسے بیچ کھاؤ ان वालों والوں نے اسے ایک یہودی کے ہاتھ بیچا ایک یہودی کے ہاتھ بیچا اور یہودی نے جو ان پر کام لگایا بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے سارے درختوں کو پانی دینا کھجوریں تیار ہو جائے تو اتارنا اور چھٹی ایک دن کی نہیں بہت پریشان تھے لیکن کیا اپنو ہی نے دکھائے جن کو جن پر احتماد کیا تھا جن کے ساتھ چلے تھے کیا بیچ رہے ہیں ایک دن حضرت سلمان کھجورے اتارنے کے لیے اوپر چڑے ہوئے تھے نیچے وہ باغ کا مالک بیٹھا ہوا تھا یہودی اس کا چچا جات بھائی آیا اور بہت آئیں بکنے لگا ستیا ناس جائے ان کا ایک بھیڑ کی بھیڑ لگا رکھی ہے کیا ہوا اور ایک آدمی آیا ہے اور کہہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کے چاروں طرف وہ تو یہ کہہ رہا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ تیر نشانے کو لگتا نظر آ رہا ہے بہت اچھا کہ یہیں کہیں قریب میں ہے اترے چھٹی مانگی نہیں نائی کام کرو پھر موقع دیکھ کر تھوڑی سی کھجوریں لے کے گئے سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آشیف فرما آپ لوگ سفر میں ہو مسافر ہو میرے پاس اور تو کچھ یہ تھوڑی سی کھجورے پر صدقے کی ہے صدقہ نہیں لیتے ہم صدقہ نہیں کھاتے وہاں سے تو یہ جواب ملا اور حضرت سلمان کی باتیں کھل گئی کہ نشانے لگ رہا ہے جب آدمی سچی طلب کے ساتھ اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھاتا ہے ہر طرح کی اغراض سے بالاتر ہو کر اللہ رسول کی تلاش میں ان نمل احمال بنی یاد وہ ان کاجرت ہو رسولی وہ ہجرت الله رسولی جو اللہ چاہتا ہے اسے اللہ ملتے ہیں جو نبی تو چاہتا ہے اسے نبی کی محبت نبی کا عشق اور نبی کا وہ دلارا بن جاتا ہے رنگانجرت دنیا یوسیبہ ابادی ہجرت ہوا ماں ہاجرا ٹھوک رہے تو کھا رہے اور سب کچھ کہہ رہے لیکن ہائے دنیا ہائے اندر میں چھپی ہوئی ہے ہاں ملے گی انہیں ملے گی ضرور ملے گی دنیا مل جائے گی ٹھیر لگ جائے گا اور وہ رسول نہیں ملے خدا میری تمہاری حفاظت اپنا تعلق اپنی محبت اور اپنی رضا کا فرمانہ نصیب فرمائے آمین چلے گئے حضرت سلمان بھائی کھجورے تو اس کی تھی پھر ایک موقع دیکھ کر کچھ کھجورے لے کر آئے کہ جی وہ اس دن آپ حضرات نے صدقے کی تھی قبول لیکن یہ بالکل خالص ہدیہ کی ہے نے فرمایا ہاں تو لیتے اب اور مہر نبوت, نبوت دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے جب سچی طلب کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں دنیا جیسے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نکلو نکلو نکلو کیا آپ کے یہاں تو کسی کی بخش ہی نہیں امام صاحب تم بھی چلو مختلیا بھی لے چلو مل صاحب تم بھی چلو طلبا کو بھی لے چلو اور پروفیسر صاحب تم بھی چلو اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی نکالو اور تاجر صاحب تم بھی اور ٹھیکے دار صاحب تم بھی اور تمہارے مزدور بھی اور تمہارے کارخانے میں کام کرنے والے بھی سب نکلو نکلو نکلو آپ چاہتے کیا ہیں آپ کیا ہیں کرے ان کی والی <سؤال> چاہت پر ہم سب آ جائیں فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم پھر اللہ کی قسم حکومت چاہتا ہوں نہ کوئی عہدار کرسی چاہتا ہوں نہ دولتیں کھٹی کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ گو ہر فرد امت اس محنت کے ذریعے دوبارہ وہاں پہنچ جائے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کر گئے تھے خود ہی فرمایا سو فیصد امت باغ کا مالک بھی اور باغ میں پانی دینے والا بھی اونٹوں والا بھی اور اونٹوں کو چرانے والا بھی پھیر بکریوں کا مالک بھی اور اس کا چرواہ بھی ہر ایک مرد بھی عورتیں بھی سو فیصد امت اپنے دین سے واقف تھی اب تو علم سے اتنے کونے ہوئے اور علم سے اتنے محروم ہوئے اور علم سے ایسے بھاگے کہ تیس سال کے پک کے پرانے نمازی کو بھی اپنی نماز کے مسائل یاد نہیں ہیں اپنی نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں اور پھر اللہ فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تعلیم اور الحم الکتابل حکمت یہ چار چیزیں دعوت تعلیم تش کے نفس رضائل سے زندگیوں کا پاک ہونا اور حکمت کے ساتھ کام یہ آپ چاروں لے کر آئے اور چاروں کا آپ نے حق ادا کیا ہر ایک دائی ہر ایک عالم با عمل ہر ایک کی زندگی مصقع مصفا منقع سے رجب سے خود پسندی سے آج وہ جو مولانا شف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا حضرت نے فرمایا جب احمال سے طبیعتیں سرد ہو جاتی ہیں صرف باتیں بناتے رہتے ہیں تو ان میں رزائل پیدا ہوتے ہیں کبر خود پسندی اپنی منوانی دوسروں کی نہ ماننی کسی کی ٹانگ کھینچنی کسی کی ٹوپی اچھالنی کہ پھر یہ آئے پیدا ہوتے ہیں. کہ جب یہ آتی ہے تو اس پر اللہ کی مددیں رک جاتی ہیں یہ حضرت کا آخری جملہ ہے بیانتا. میرے بھائیو دوستو علیز اور بزرگوں حضرت سلمان بزرگو کو انتظار تھا اور یہ وہی بات ہے جو کھپتا ہے تھکتا ہے خدا اس کے لے رہا ہے ہم بار کرتا ہے والذین فینا اور یہ بھی اسی بیان بہن تعلیم بھی کر رہے ہوں نماز بھی پڑھ رہے ہوں تسمی بھی پھیر رہے ہوں یقین اللہ کے غیر سے یا حکومت سے یا حکومت والوں سے مال سے یا مال والوں سے جن سے جو تعلق اگر ان سے یقین جڑا ہوا ہے تو یہ تصویر یہ تعلیم یہ نمازیں یہ کشتے مجاہدہ نہیں بنیں گے سوال مل جائے گا جس مجاہدے پہ خدا ہدایت کا نور دیتا ہے جس نور سے حق باطل کی اچھے برے کی نب نقصان کی خدا کی ناراضگی اور رضا کی تمیز ہوتی ہے اور دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے وہ جب ہر غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے جب آدمی اس طرح چلتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے پھر خدا اس کے لیے راہ ہم بار کرتا ہے سلمان کہاں سے چلے تھے ایران سے کتنی ٹھوکریں کھائی کتنی جگہ گئے حق کی تلاش ہے ہم تو پہلے دن جی ہاں الحمدللہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا خاک سمجھ گئے ہم رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے کی دروازے پر کھڑے تھے دونوں پٹ پکڑے ہوئے تھے اس کے چوکٹ اور ایک مدراس کے حاجی صاحب جا رہے تھے کھانا کھا کر خان سے کہنے جہاں پچھتا تھا حضرت نے آواز دی حاجی جی خیریت ہے جی حضرت جی جی حضرت جی خیریت تو کچھ کام سمجھ میں آیا جی آ گیا آ گیا, آ گیا. آہ, آہ, آہ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے یوں فرمایا حاجی جی بیس سال ہو گئے اس مسجد میں پڑے ہیں دعا کر دو خدا ہمیں بھی سمجھا دے تو مانا یوسف صاحب یوں زبانی جمع خرچ کر رہتے وہ ان کی اندر کی آواز تھی کھپ رہے ہیں ہیں بچ رہے رو رہے ہیں اور اپنے کو یہ کام تو جب سمجھ میں آتا ہے اور جب کوئی سچی طلب کے ساتھ ٹھوکروں کے ساتھ ہر غیر کے یقین سے دلوں پر چارو پھیرتے ہوئے بلکہ بلڈوزر چلاتے ہوئے اس کی جڑوں سمیت اسے نکالتے ہوئے جب اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے خدا اس کو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَةِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو اللہ کی ذات و شفات پر ایمان بناتا ہے خدا اس کے دل کو راہ دکھاتے ہیں اب سلمان کی مدد ہو رہی ہے خدا راستہ دکھا رہے ہیں پہنچا دیا ہے نبوت کے در تک تعلیم کے حلقوں میں پہنچنا مسجدوں میں آنا فارغ وقت کو مسجد کو دینا اپنے بھائیوں کو سمجھانا اپنے بھائیوں کی تعلیم اور انہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ڈالنا کہ یہ خدائی رہبری ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے جو قدر کرتا ہے خدا اس کو دیتے ہیں نا پر تو خدا کو نبی کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ناقدری کی خدا نے پرواہ نہیں کی اسی لیے مارا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت میں ہر ایک کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک میں نہیں جانتا ہوں میں نہیں سمجھا ہوں خدا مجھے سمجھا دے خدا مجھے سکھا دے اسٹ اور فرماتے تھے جو اس طلب کے ساتھ چلے گا خدا ترقیات سے نوازے گا خیر احض سلمان کو اس کی تلاش جب یہ بات طے حق محنت جان سے سننا حقی محنت حقی تلاش اس راستے کی کے مجاہدے اس راستے کی ٹھوکریں اس راستے کی قربانیاں اس راستے کی بھوک پیاس سردی گرمی سہتے سہتے جھیلتے جھیلتے جب اس سطح کو پہنچ جاتی ہے جو سطح اللہ کے ہاتھ سے مطلوب ہے جیسے پانی گرم کرنے کے لیے جی کو چولے پر رکھتے ہیں چولہے پر رکھی اور کھولتی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا پہلے تو اس کی تلی پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوئی وہ نیچے کا پانی کنکنا ہوا پھر وہ اوپر گئی پھر بیچ کا پھر اوپر کا اور یہ گرم ہوتے ہوتے کہ مستقل وہ گرمی چلتی رہی اب اس میں بھاپ اٹھی اور بھاپ بھی شور کی اٹھی کہ وہ پانی کھولنے لگا جس کو کہتے بوائل پوائنٹ کیا کہ بوئل پوائنٹ جب وہ کھولتے کھولتے سطح کو پہنچ جاتا ہے تو پانی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ڈھکنا جس نے ڈیگچی کا منہ بند کر رکھا ہے اسے اچھال کے پھینک دیتا ہے حق کی دعوت ایمان کی دعوت اللہ کی بڑائی اللہ کی علمت آفرت کے تذکرے جنت حق روزک حق نبی حق محمد وسلم حق قیامت آنا ہے لار بفی حق اعمال کی قیمت اس کے لیے گلی گلی در در کوچا کوچا محلہ محلہ گھر, گھر جب اس کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں ان کی قربانیاں کسی کا باپ بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی سے گرمی نہیں برداشت ہوتی کسی سے سردی نہیں برداشت ہوتی اور کسی سے تو لوگوں کے فکرے نہیں برداشت ہوتے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کو بہت ستایا گیا مکے مک والوں نے کیا کچھ نہیں کیا کانتے کانتے بھی اور آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھائے اوچڑیاں ڈالی گلے میں پھانسا ڈالا گھر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگ کی اور چہرے پر تھوکا اور کیا کیا, کیا, کیا, کیا کیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی فرمایا طائف کے واقعی میں کہ طائف کے واقعے تو اشارہ نہیں ہوا تھا ہاں ان کے وہ جملے اچھا اس لیے کہ وہ تبہی نازک تھی پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر ہیرا بہت سالج لیکن اس کے کے پھول کی پتی استعمال کرتے ہیں. سرکار کی طبی نازک سرکار کی طبی لطیف وہ جملے انہوں نے جو تکلیف پہنچائی ہے گلے پھاسے سے راستے کے کانٹوں سے اوجڑی ڈالے جانے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی ایسے ہی جب محنت کرنے والے چلتے ہیں مجاہدوں کے ساتھ چلتے ہیں تعلیم وہ کرتے ہیں جان مال وہ کھپاتے ہیں لوگوں کی وہ سہتے ہیں اور لوگوں کے وہ کر جملے اب غیروں کے بجائے اپنوں کے اسی لیے حضور نے فرمایا نا اسلام, غریبا اسلام غریبا و غریبا بدا اسلام و غریبا وہ سعود و غریبا حقوب ایک قسم پرشی کی حالت میں کہ اب اپنے بھی پڑای ہو رہے ہوں اپنے بھی جملے اور فکریں ہوں کہ یہ, یہ تربیت کا سامان ان کو جھیلنے والے اس طرح چلنے والے کہ وہ اندر سے بنتے ہیں جس دن کسی دن ان کی آ جس دن کسی دن ان کی دعا کہ وہ طرح وہ کھولتا پانی راستے کی رکاوٹ کے ٹھکنے کو اچھال کے پھینکتا ہے ان جماعتوں کی نقل و حرکت ان کی قربانیاں ان کی سردی گرمی برداشت کرنا اور ہر موقع پر صحابہ نے خندق میں یوں سردی برداشت کی صحابہ نے تبو میں یوں پیاس برداشت کی صحابہ نے غزوہ بند مستلق کے موقع پر لوگوں کے یہ فکر لوگوں کی یہ اسکیمیں یہ منصوبے خندق میں یہ پیٹ دو پتھر باندھے پتے چبائے اپنا آپ کو سردی سے کرے کھود کے بتا کہ ہر موقع پر ہماری جماعتیں صحابہ کے مجاہدے ان کی ہجرت ان کی نسرت ان کی تمام تکلیفوں کو ذکر کرتے ہوئے سوچتے ہوئے دھیان جماتے ہوئے ہماری تھوڑی سی تکلیف ہماری تھوڑی سی سردی ہماری تھوڑی سی بک الو ہمیں کیا دیں گے اللہ ہمیں ان کے سائے میں قیامت میں کھڑا کر دے گا کہ جب اس طرح چلتے ہیں دنیا والوں سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں نہ اپنی حیثیت نہ اپنی بات نہ اپنی شان نہ اپنی آن یوں کہ جب ان کی قربانیاں اس سطح کو پہنچتی ہے تو کیا کھولتا پانی کے اچھال کے پھینکتا ہوگا جو ان کی راتوں کی آہیں جو ان کی علاحی کو ہلا دیتی ہے خدا ہمیں اس محنت کو سمجھائے یہ ہدایت کی محنت ہے یہ نبوت کی محنت ہے سارے نبیوں کے سردار کی محنت ہے لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا کھیتی کے لیے بھی محنت کے اصول ہیں انجینئر بننے کے لیے بھی اس کی پڑھائی کے اصول ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے بھی اس کے اصول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کہ جی خالص نوت کی محنت ہے اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے قرآن حدیث سیرت اس کی روشنی میں جو لاہ عمل اصول آداب مزاج دعوت نہج دعوت طریقے محنت ایسا دے کر گئے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں خدا بس سب سے پہلی شرط اس محنت کے بارے میں ہر ایک کو یہ یقین ہر ایک کو یہ انشرا یہ محمد صلی اللہ علی محنت ہے اور بقول محمد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے جتنے اس کے امال ہیں عمال دعوت آج بھی عملوں میں زندگیوں کے بدلنے اور زندگیوں کے بدلنے سے پہلے ان عملوں کے کرنے والوں کے یقین کی تبدیلی کا وہی اثر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب اگر میرا یقین داواں ہے اور میں دایا بائیں دیکھتا ہوں عمل بھی کرتا ہوں لیکن اس محنت پر ایسے عمل کرنے والوں پر ہدایت کی ہوائیں چل جائیں نہیں ہوگا سواب مل جائے گا سب سے پہلے اللہ کے ہر ریز سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اللہ سے سب کچھ کے بغیر سارا سب کچھ جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے ہونے کا یقین اس کی ہمیں مشق کرنی ہوگی اور پھر کہتے تھے اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انکار کرتے کرتے کرتے پھر اپنی ساتھ بوت بن جاتی ہے ہم چنی ہم چنا آئی ایم میں بھی کچھ ہوں کہ پھر چارو اپنے پر کچھ نہیں جس اللہ نے مجھ کو مٹی سے بنایا ماںشف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی نفی کرنے کے لیے ہر شکل کو مٹی دیکھنا سیکھو ہر شکل مٹی سے بنی ہے ایک دن مٹی بن جائے گی اور اپنی نفی کرنے کے لیے نماز میں اس کی مشک کرو کہ قیام سے لے کے سلام پھیرنے تک کہ جہاں دیکھ رہے ہو تم جو کھڑے ہو اور تم جو سجدے کر رہے ہو تم کیا ہو اس مٹی سے بنے ہو اسی مٹی میں جاؤ گے قدرت اس اللہ کی جس نے مٹی سے شکل بنائی جو ہر شکل کو مٹی بنائے گا جس اللہ نے اپنی بزرس سے مجھ کو مٹی سے بنایا میرا اللہ مجھے ایک دن مٹی بنائے گا اس درمیان کے وقفے میں میرے اللہ نے مجھ کو کچھ موقع دیا ہے اللہ کی بھولی بھٹ کی مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے اللہ کی عظمت دلوں میں اتر جائے ہر طرح کی اغراض دلوں سے نکل جائے اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت امت کے حوالے کی اثر کے بات سن رہے تھے نا سارے نبیوں کو انفرادی طور پر گھر کے لیے شہر کے لیے لاکھ سوا لاکھ کے لیے عمر بڑی وقت زیادہ کام تھوڑا دا دیر مدینہ فخر دو عالم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری ذمہ داریاں اپنے گھر والوں کو بھی سلاد وسطی را دے ہاں ریت اندرا مکے والوں کو بھی رتون در او مماؤں پوری قوم کو سلام کے اللہ کا پتن لینا جو کچھ پہلو نے کیا ہے وہ سارا آپ کو کرنا ہے اور مزید بڑا عالمی سطح پر کرنا ہے اور اس کے لیے عملہ تیار کر کے جانا ہے اس لیے قرآن نے اس عملے کی تعریف کی الْأَوَّلُونَ مِنَ بِأَحْسَانِ ہمارے تمہارے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا قابل قدر وہ ان کی جنتیں وہ ان کے مدارج وہ گا، جو ان گا، ان کے تو اپنے گا اور ان کی والے جذبات ان کی والی نیتیں ان کی والی قربانیاں ان کی والی نمازیں ان کا والا رونا دھونا ان کی والی سادگی ان کے والا پاکا ان کی والی جو ان کی نقل اتارے گا و تباہ سارے, میں اس سارے میں اخلاص بنیاد ہو والذین تباہم بھی احسان جو ان کی نقلیں اتارے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ کہ ان کے لیے بھی وہ سرٹیفکٹ ہے اور وہ پروانہ ہے جو اللہ کی رضا کا پروانہ ان کے لیے میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو, میں عرض کیا کہ حضرت سلمان کا انتظار تھا مسجد وار جماعت کے ساتھی آنے والوں کو کیسے سینے سے لگائے ان کا کیسا اکرام کرے ببال حضرت مانیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے مردم شناسی اور موقع شناسی لوگوں کو سمجھو لوگوں کو پہچانو سب کو ایک لاٹھی مت کو کوئی قوم کا چودھری ہے کوئی بڑا ہے کوئی خواش میں سے ہے علماء کرام ہے نبیوں کے وارث ہیں حفاظ ہیں مسجدوں کے امام ہیں کہ ریک کی حیثیت ہے ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر اسے ٹھکانے لگانا موقع شناسی یہ نہیں جب دیکھو جو چاہے ہر وقت موقع اور یہ یاد رکھنا جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا تمام اخراج سے بالاتر ہو کر اللہ اسے فراست ایمانی دیں گے اسے موقع شناسی دیں گے اسے حکمت دیں گے حکمت جسے حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر شرط ہے اس کام کو اپنا کام بنانا کام کو کام بنا نہیں سکتے جب تک اس کے بارے میں سو فیصد یا اعتقاد سو فیصد یقین پورے پورا یہ انشراح محمد صلی اللہ علم محنت ہے اس محنت پر تین زندہ ہوگا تین اللہ کی مدم کے وعدے ہیں ہدایت آئے گی نور آئے گا قرآن کے احکامات زندہ ہوں گے جتنا جتنا حق آتا چلا جائے گا باطل دو خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا اور سب سے پہلے کس محنت کے کرنے والوں کی زندگیوں سے اسی لیے اگر ہمارے ہم نہیں بن رہے ہیں ہمارے یقین میں ہمارے ایمان میں ہمارے تعلق محل اللہ میں ہمارے فکر آفرت میں ہمارے سنتوں کے اہتمام میں ہمارے مصنون دعاؤں کے اہتمام میں ہمارے اپنی گھریلو اور کاروباری زندگی میں اگر شریعت سنت زندہ نہیں ہو رہی ہے بے شک ہمارے واضحوں سے ہماری تقریروں سے ہمارے مذاکروں سے ہماری دور بھاگ سے اور ہمارے دنیا والوں کے سامنے آنے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے ہمیں نہیں ہو رہا صاف بات جس کو جو جتنی محنت کرے گا اسے اللہ ہدایت دیں گے شرط یہ ہے کہ خدا کے یہاں اس کا کرنا نبوت والی محنت ثابت ہو جائے جب دعوت ثابت ہو جائے, جب ثابت ہو جائے گی جب نبی والی محنت ثابت ہو جائے گی خدا وعدہ خلافی نہیں کر پھر یہ کام کرنے والے پھر اس راستے کے ٹھوکر کھانے والے جب یہ دیہاتوں جنگلوں غیر آباد بستیوں بنجر علاقوں میں کہیں ایک کہیں دو کہیں پانچ کہیں کوئی ہے ہی نہیں مینوں چلے جا رہے جب یہ اپنے ان آمال دعوت کے ساتھ کشتیں کر رہے ہیں تعلیمیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور راتوں کو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی نقل و حرکت پر خدا عالم میں ہدایت کا نور ویسا لائیں گے جیسے سورج کے وہ تَجْرِي تجریل مستقل اللہ. کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے بہت پر مردہ پیلی سٹی کیا ہوتا ہے سرخی مائل لیکن اس کی رفتار اس کا چلنا وہ اس کے اندر میں جلا پیدا کرتا ہے اور ہوتے ہوتے اس کی چمک اور اس کے اندر سے شعاؤں کا نکلنا کیا اچھا بھی کوئی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا کہ, جس, کہ سورج کی نقل و حرکت پر لیکن مانا عیسی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے چلا ہے جب سے خدا نے پیدا کیا ہے اور جب سے اس کی ایک خ... ایک خاص مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا آج تک دنیا کو کتنی روشنی پہنچائی لیکن کسی ایک کے ہاں اس کی طرف سے کوئی بل نہیں آیا کہ لوگوں کے جیسے بجلی والے بل بھیجتے ہیں نا پانی والے بل بھیجتے ہیں کہ اگر لوگوں فارس کے یہاں بھی بل آتے تو ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی کہ کیا جا بتا کہ سورج نے سبق پڑھایا چلتے رہو چلتے رہو اعمال میں لگے رہو خدا کا تعلق بناتے رہو اللہ کی بڑائی کی کونچ لگاتے رہو خبردار خبردار کسی کی کسی کی دولت پہ کسی کی حیثیت پہ کسی کی چیز پہ خبردار سورج کی طرح اللہ سے لیتے رہو مخلوق خدا کو دیتے رہو وہ ساری روشنی اللہ کے خزانوں سے لیتا ہے مخلوق تک پہنچاتا ہے پھر کیسے پہنچا تھا جو اس کی پرستش کرتے ہیں جو اس کو پوچھتے ہیں ان کے یہاں بھی اور جو اس کو خدا ماننے کو تیار نہیں کہ سبق پڑھایا اسمیت سے بالاتر ہو کے چلو میری قوم میری زبان میرا علاقہ میرا آدمی میری بولی بولتا ہے میرے ذہن میرے خبردار دوست دشمن ہر جگہ طلوع ہوتا ہے ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذمہ داری امت کو سونپی تھی عرفات کے دن سب سے پہلے تمام جاہلیت کی عصبیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تھا میری قوم میری زبان میرا علاقہ میرا رنگ اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت تفصیل سے <تصفح> مثال دیتے تھے ابھی ابھی بکرج منائی نا ماشاءاللہ جانور سبا کیے فرماتے تھے کہ جس طرح علماء نے جانور کی رگوں کے کٹنے کو ضروری قرار دیا ہے اللہ اختلاف المذاہب کہ وہ رگیں اگر کٹ جاتی ہے تو جانور حلال اور اگر ایک رگ رہ جاتی ہے تو حرام اور خالی وہ حرام نہیں پھر اس کا اس کا فساد کہ اگر اونٹ کو نہر کرنے میں رہ گئی سارے گاؤں کو سر پہ اٹھا لے گا فرمایا کہ ہماری اس محنت میں یہ عام عالمی محنت ہے حضور کی امانت ہے ہر طرح کی اغراض سے ہر طرح کی عصبیتوں سے بالاتر ہو کر اس محنت کو جو کریں گے خدا ان کے ہاتھوں وہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے جو مسجد خباؤ اور مسجد نبوی والوں کے ہاتھوں چلوائی اور اگر یہ رہ گئی تو یہی فسادی بنیں گے جیسے وہ اونٹ سارے گاؤں کو سب اٹھا لے گا اگر عصبیت کی بنیاد پر تعلیم ہے عصمیت کی بنیاد پر گشتے ہیں عشبیت کی بنیاد پر سہروزہ ہے تو یہ فسادی ہوں گے اللہ جل نے احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں پر کہ جو کچھ لائے تھے وہ سارے کا سارا اپنی اسی شکل کے ساتھ اپنے اسی مزاج کے ساتھ اسی قربانیوں کی شکل میں سارا امت کے حوالے کر گئے اسی لیے مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے علیکم بسنتی کمب سنتیف الراشدین کہ راشدین مہدی مہدیین کی سنت کیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نخصت ہو رہے تھے اللہ اکبر ہر قدم ہر عمل رہبری کر رہا ہے ایک دن حضر شریف سے تشریف لائے فضل ابن عباس ساتھ دے ارے فضل ذرا لوگوں کو جمع کر لو لوگوں کو جمع کر لیا آپ نے فرمایا لوگو میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے کون کہہ رہا ہے کیا حقوق ہیں آپ کے کیا احسانات ہیں آپ کے امت پر ساری امت کی کھالوں کی جوتی بنا کر محمد الرسول اللہ کے پیروں میں پہنائی جائے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ امت نہیں دے سکتے بلش. اتنا حضور کے احسان اور آپ کیا یہ سبق ہے جتنے چاہے اونچے ہو جتنے چاہے بڑے ہو آ گیا ہے تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تم اس سے لے لے ایک صحابی کھڑے ہوئی. وہاں حضور نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ کوئی کچھ کہہ نہ سکے وہاں تو اتنا آپ نے رکھا تھا اللہ اکبر ہم کیا جانے حضور کی محنت کو اور حضور کے طریقے کو اور حضور کے نحج کو نہ آدمی آتا ہے حضور سے پوشت, کہتا ہے آپ مجھے سینا کاری کی اجازت دے دیجئے ذرا ہمارے ماحول میں کسی تہجد گزار کسی حاجی نمازی سے کوئی پوچھ لے اور کوئی کہہ دے کسی مولک صاحب سے کسی شیخ العیز صاحب سے کہ جی آپ مجھے چہرے پہ کتنے بل پڑیں گے اور کیسا کھینچ کے تھپڑ مارے گا پتہ نہیں کیا کیا کہے گا سرور دادا مدینہ شراپا نور شراپا رحمت ان سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے کتنا عوام کے ساتھ کتنا امت کے ساتھ آپ کا چور تھا ایسا آدمی آ کے پوچھ رہا ہے شاندار جی. وہ جواب ہمارے تمہارے لیے سبب بھائی تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ. है, है, है. میری ماں میری بہن میں گا کیا پھوڑ دوں گا تم جس کی بہن بیٹی ہوگی وہ نفرت جو دل میں آئی اس سے زیادہ کسی منکر اور کسی خرابی کی نفرت نہیں آئی آپ نے تربیت بھی فرمائی آپ نے عملہ بھی بنایا ساتھی بھی بنائے اسی لیے کہا تھا ل مسجد خالی مسجد وار جماعتیں اس پہ بھیڑ جمع کر لینا نہیں وہ مسجد وار جماعت کے ساتھی کیسے ہوں ان کے یہاں آنے والوں کو کیسے سینے سے لگایا جا رہا ہو ان کی صلاحیتوں کو کیسے سمجھا جا رہا ہو انہیں کیسے ٹھکانے لگایا جا رہا ہو چاہے ہیں سلمان اب سلمان کو ضرورت ہے خیر کہہ رہا رہا تھا. ایک شہابی کھڑے ہوئے حضور اپنے فلا موقع پر مجھ سے اتنی فلاں کو دلوائی تھی وہ ابھی تک مجھے نہیں پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فضل ان کی کھجورے دلوا ہاں بھائی کسی اور کا کوئی حق ہو تو لے لو ایک اور کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ایک دن آپ نے چونکا مارا تھا مجھے میں بھی بدلا لوں ہاں بھائی تو بھی لے لے نہیں جی میری تو اس وقت کمر کھلی تھی میری پیٹھ کھلی تھی آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی لے بھائی چادر اتار دی وہ آگے بڑھے وہ نمت کی بہور کا بوسا لیا انجو میرا کام ہو گیا یہاں سے فارغ ہو کر ازواج متحرات میں امہاد میں تشریف لے گئے اور گھر کی عورتوں سے آگ فرما رہے ہیں دیکھو میرے تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لو حقوق کی ادائیگی حقوق کی ادائیگی ہمارے تو زبانوں کے بول ہمارے زبانوں کے بول گھر کے باپ کو بیٹے کو بھائی کو چچا کو ماموں کو مسجد کے امام کو آبادی جی کو مسلموں کو رات دن کے بیٹھنے والے ساتھیوں کو کیا شہد کی مکھی کے ڈنگ سے منہ پھولتا ہوگا جو ہمارے زبانوں کے بولوں سے دل چر جاتے ہیں اور دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہم مطمئن ہیں ہم درماز پڑھتے ہیں ہم تو تحجد گزار ہیں ہم تو چنی ہیں ہم تو ڈھائی گھنٹے کی تقریر جھاڑتے ہیں جاڑا کر تو اپنی تقریر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا یہ ہے وہ سیرت کی روشنی میں کام کرنا کیسے چل رہے ہیں ایمان کتنا بن رہا ہے نمازوں میں کتنی جان پڑ رہی ہے پر اپنے مسائل کو کتنے حل کرا رہے ہیں اللہ کا خوف کتنا بڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا شوق اس کا کلمہ بدل ہو جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے جذبات میں کہہ رہا تھا کہ ماںف صاحب رحمتہ اللہ علیہ خلافت راشدہ کو جو بیان فرماتے تھے جب اس کام کو کام بناؤ گے اس یقین کے ساتھ سب سے پہلے میری ہدایت کی ضرورت اب مجھے اس راستے سے مرحمت فرمائیں گے بدالت اور گمراہی سے بچائیں گے فرماتے تھے کہ جب اس کام کو کام بناؤ گے تو اس کے لیے محنت کی سے بیٹی بیوہ ہوئی اور اپنی بیٹی ہی جتنی محبت صاحب سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرا جگر پا ہے جس نے اس کو ستایا مجھ کو ستایا بیٹی کو بھی تسلی دینی ہے کہ بیوہ ہوئی ہے تو داماد زمین آسمان نے کبھی ایسا داماد دیکھا ہے نہ قیامت دلو ہونے تک زمین و آسمان ایسا داماد دیکھیں گے وہ داماد بیٹی اور ساری امت کی ماں ہیں اور وہ تیئیس سالہ محنت کا خلاصہ پوچھو زمینوں پر محنت کرنے والوں سے اور پوچھو کروڑوں کی گاڑیاں اپنے دروازے پر کھڑے کرنے والوں سے مجالے کوئی ذرا سے اس پہ نشان لگا دے کارخانے داروں سے دکانداروں سے مارکیٹ سجانے والوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ محنت کا خلاصہ ہے ہر ایک کی زبان پر ہم اپنے باپوں کے ماننے سے ایسے یتیم نہیں جیسے آج محمد صلی اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے پر ہم یہ یتیم ہوئے اب وہ کون ہوگا اب وہ کون ہوگا کہ جس کی پنڈیاں پہ ورم ہماری وجہ سے ان تو ادب ہوں فن ہوں بہاد ان تو بہاد وہ تو انت پر ساری رات اللہ جلال میں ہوں گے قیامت میں اعلان ہوگا او پاپیوں کون او گنہ گارو جاؤ وہ کیا دن ہوگا میری امت کے مجرم میری امت کے گنہگار میرے سامنے کتنے بڑے مجمے سے چھاٹے جائے اسی ایک آیت پہ رات گزری ہے. مسجد نبی میں مجمع ہے سہ بازاروں قطار رو رہے ہیں اب وہ کون ہوگا جو امت کے لیے پیڑ پر پتھر باندھے گا وہ کون ہوگا جو امت کے لیے جس کے گھر کے چولہے بجھیں گے وہ کون ہوگا جس کی بیٹی حمل کی حالت میں اور جس کی اس حالت میں اس کی شہادت یہ سبق پڑھایا ہے امت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب افاقہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پردہ ہٹا دو پردہ ہٹا دو ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں وہ امت ہر ایک کو آئیڈیل بنانے کو تیار ہر ایک کا نمونہ ہر ایک کا رنگ روپ ہر ایک کی چال چلن ہر ایک کی ادائیں ہر ایک کے ایکشن ہر ایک کے فیشن اسے پسند نہیں ہے تو محمد شلیم کے ادائے ہی پسند نہیں اس لیے یاد رکھنا یہ محنت صرف چلے چار مہینے اور تھوڑا کر لیا تسبیح پڑھ لی نماز پڑھ لی دین دار ہو گئے اتنی نہیں ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کل میں توحید کے دو جز ہے پہلا جز لا الہ الا اللہ وہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے اور فرماتے تھے دوسرا جز محمد الرسول اللہ وہ ساری فکروں سے یکسو ہو کر محمدی فکر پر آ جانے کے لیے ہے ہم سارے کہتے ہیں ہمارے چھ نمبر ہمارے چھ نمبر چھ نمبر کا پہلا نمبر یہ ہے اب ہر ایک اپنے یقین ہر ایک اپنی فکریں ہر ایک اپنی سوچ اور سب سے پہلے میں اپنی ذات سے اللہ ہمیں تمہیں دھوکے سے نکالے اللہ ہمیں تمہیں دھوکے سے نکالے ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے ہمیں محمد ان کے غم میں سے غم اور آپ کی فکروں میں سے فکر نصیب فرمائے ہم بہت دور ہیں اسی پر کہہ رہا تھا کہ ماںشف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے اگر ان بنیادوں پر الحم ستی و سنتی الخل راشدی حالات تو یہ ہیں اندرونی حالات یہ ہیں مقامی حالات یہ ہیں بہت ہر ہی فوج تیار کر رکھی مدینے پر چڑھائی کو مسلمان جھوٹی نبوت کا دعوی کر رکھا ہے ایک عورت بھی تیار ہو گئے اس کے ساتھ دو وقت کی نماز محل میں معاف کی دونوں نے نکال کر کے دیکھ گمراہ اسی لئے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن آپ نے فجل سے لے کے مغرب تک مسلسل دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کیسے کیسے فتنے آئیں گے کن کن شکلوں میں آئیں گے علم کے فتنے اور عمل کے فتنے اور دولتوں کے فتنے اور حکومتوں کے فتنے اور عوام کے فتنے اور شادیوں کے فتنے اور خواست کے فتنے سارے بس یہاں تک کہ مسجدوں کے فتنے بتا دیے کہنے کو مسجد لیکن اس کے فتنے مانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ وقت عجیب تھا صدیق اکبر کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا کہ سب سے زیادہ محبت ان کو تھی حضور سے اپنے آپ کو سنبھالنا بیٹی کو تسلی دینا ساری امت کی ماں کو دلاسہ دینا اور ساری امت کے رہبر وہ ہدایت کی روشنی کے چراغ منکان استن کم اعمقهم منقدمات اقلهم اکل تک الله لصحبت نبی براہ راس اللہ کی نظر انتخاب جن پہ ہے ان کو سنبھالنا جماعتوں کو رخصت کرنا ہے وہ آخر وقت کی وصیت ہے انفذو فضو جیشا اسامہ دیکھو اسامہ کی جماعت روانہ کر دینا رائے آ رہی ہے مشورے دینے والے مشورے دے رہے ہیں اور ایک صدیق احکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ بے شک سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے لیکن آپ کے والا دین اور آپ کے والے دین کی محنت اس کے اصول اس کے مزاج اس کا نحج اس کے راہ کی ہجرت و نصرت تو وہی ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں اگر انہی بنیادوں پر ہم کریں گے خدا خدا ہے الدا اپنی قدرت کے ساتھ جس خدا نے بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جس خدا نے عہد میں کی جس خدا نے خندق میں کی جس خدا نے تبو میں کی جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکے میں جھنڈے لہروائے وہ خدا حی و قیوم ہے و خدا حی و قیوم ہے جو نبی کے کام کو کام بنا کر نبی والی فکروں کے ساتھ نبی والے جذبے کے ساتھ کرے گا خدا اس کے ساتھ وہ مدد کرے اسی لیے ان بنیادوں کو اندر میں چھپائے ہوئے حجر شریف میں تشریف لائے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے آپ کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور پیشانی کا بوسہ لیا اور یوں کہا تدحین! تدحین! یا رسول اللہ اللہ کے رسول جب آپ ہمارے درمیان تھے آپ تو جب بھی اچھے ہی تھے اور آپ تو بھی اچھے ہی ہیں یہ کہہ کہہ رہے یہ کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی سیدھے مسجد نبی کے ممبر پر گئے ہیں مجموع عجیب کیفیت کے ساتھ ہیں。کیا ہونا باپوں کے مرنے پر بچوں کی شہادت پر بیویوں کے بیوہ ہونے پر بیٹیوں کے بیواہ ہونے پر وہ غم کبھی صحابہ پر نہیں آیا ہے جو محمد وسلم کی وفات کے دن آیا وہ مجمع ہے. پر ہیں. وما محمد اللہ رسول وما محمد اللہ رسول اب فَلَنْ اللَّهُ <شَيْحًا> کیا سوچ رہے ہو کس میں پڑے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک اللہ کے رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آکا کو بھی پہلے کہہ دیا تھا ان کا می تم آپ کو بھی دنیا کیا حضور کے جانے کے بعد حضور کی محنت سے روگردانی کر لوگے گے کھا دو گے اور سنو جو کام سے بیٹھ جائے گا جو نبی کے کام کو چھوڑ بیٹھے گا اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارے گا خدا نے تو محمد صلی اللہ علیہ والی بات کو گرامک کے سورج طلوع ہونے تک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے سعادت مند ہے خوش نصیب ہیں جن کی جان و مال و صلاحیتوں کو خدا اس محنت میں استعمال کرا یہ سارے سبق ہیں امت کے لیے اگر خدا جو چلا ہے اسے اللہ نے چلایا ہے جو لگا ہے اسے اللہ نے لگایا ہے جو چلے چل رہا ہے اللہ چلا رہے ہیں جو چلے گا اللہ چلائیں گے سجدے میں پڑھ پڑھ کے نماز پڑھ پڑھ کے کیا بھکاری بھیک مانگتا ہوگا اس سے زیادہ ذلت اور اس سے زیادہ عزو کے ساتھ خدا سے مانگنا ہے اے خدا ہماری خود غرضی ہماری دنیا طلبی ہماری جاپ پروری ہماری بے اصولی ہماری بے عنوانی، ہماری بے بےعدبیوں کی وجہ سے ہمیں اس محنت سے محروم نہ پڑ اسے خدا سے مانگنا اب آیا مسئلہ اپنے ہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں زکاط کا انکار کر رہے ہیں ادھر ہرک ہی لگی ادھر حضرت السامہ کی جماعت ادھر یہ باتیں ابھی تدفین کا مسئلہ بہت سارے مسئلے کے ساتھ خدا ہمیں تمہیں یقین نصیب فرما دے جتنے چاہے آسمان کے قدر مل جائیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی والی محنت کو آپ کے والے اعمال کو آپ کے والے نہج آپ کی والی قربانیوں آپ کی والی فکروں اور سوائے اللہ کی رضا کے جذبے کے کوئی جذبہ نہ ہو اللہ نے آج بھی اس میں وہی تعطیل خدا حالات کو ٹھیک کرے گا کل ڈیڑھ سو رہ گئے کچھ لوگوں نے تو کچھ لوگوں نے تو مشورے دیے جب وہ ہر کی بات بھی ہے وہ مسلمان کی بات بھی ہے تو پھر کم سے کم جماعت میں سے عمر کو نکال لیجیے امیر تو بدل دیجیے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جو کچھ کہا ہے وہی کرنا ہے اسی اسی لیے فرمایا ہے ایک موقع پر ہے تو صحابہ میں موجود ہے لونی لو انام لو لو تو اگر اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں میں تھوڑی سی کوتا ہی کر جاتا مدینہ آگ کی پٹی بن جاتا جماعت روانہ کی ڈیڑھ سو بچ گئی جی سارا مدینہ خالی ہو جائے گا وہ ہر لائے گا اور نہ جانے کس کے ساتھ کیا کرے گا فرمایا فرمایا اگر دشمن آتا ہے مجھے ابو بکر کو شہید کرتا ہے ساری امت کی ماں کو شہید کرتا ہے اور ہمارے کفن دفن والا کوئی مدینے میں نہیں بچتا جنگل کے بھیڑی آ کر ہماری لاشوں کو کھینچ لے جاتے ہیں اس سب کو برداشت کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین میں کمی آئے اسے میں برداشت نہیں کر سکتا سبق پڑھا گئے جب تک علاقوں میں گلیوں میں مسجدوں میں محلوں میں شہروں میں آلم میں اس جلوے کے ساتھ اب پھر اتنا نہیں کہ تقریر کر دی ہو حیدر بکر صدیق نے تقریر کر کے ان کو بھیج دیا ہو وہ جو ڈیڑھ سو بچ گئے اور ان کو کہا کہ پانچ نمازیں پانچ گاؤں میں پڑھنی ہے جہاں آزان نماز سنو سمجھو کہ یہاں اسلام باقی ہے جب جماعت کے بھیجی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میں سے ایک جماعت کے ساتھ ہے کام جب ہوتا ہے جس کو کام کہتے ہیں خالی تقریروں سے خالی مذاکروں سے خالی باتیں بنانے سے کام بھی ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے بننے کا فکر ہو میری آخرت بنے خدا کی مخلوق خدا سے وابستہ ہو جائے نبی کا کام نبی والے نہج کے ساتھ کیا ہوا یہ ہوا اچودھر اما جان حاشا صدیقار وہ اس پر مشر میرے ابا کو امام نہ بناؤ میرے ابا سے مسجد کی نمازیں نہ, نہ پڑھواؤ اما جان آپ کے ابا سے اچھا امام لاویں کہاں سے وہ تو پوری امت کا ہے سب سے اچھا آپ کیوں منع فرماتی ہیں فرمایا ہاں تیئس سال کی محنت میں وہ بدر احد خندق خندک وہ فتح مکہ وہ سر ہدے وہ غزبہ تو وہ, وہ سرایا اس سب کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی اور وہ امت کی عقیدے ایمان تقوا توکل دعائیں خدا کا پیار غمی نصرتیں ظاہری نظاموں میں دہراڑے پڑنا اس سطح کا بنا کر تشریف لے گئے تھے اور وہ سارا مجمع میرے ابا کے حوالے کر گئے ہیں کل کو اگر میرے ابا نے پوچھا, میرے ابا سے پوچھا مسئلہ دو رکعت چار رکعت کا نہیں ہے مسئلہ تو کہ یہ امت ہم, ہم نے تمہیں کس حال میں حوالے کی تھی میرے ابا وہاں کیا جواب دیں گے یہ سبق ہے کام کرنے والوں کے لیے بڑوں نے کام کیسے دیا ہے کیا اصول کیا آداب کیا مزاج کیسی قربانیاں کیسی صفات کیسے راتوں کا رونا کیسے اللہ کے نام کی رت لگانا کہ ہر ایک کو اس کا فکر ہو سجا عرت وہ ہرق صاحبزادی کی بےوکی اما جانو اما جان کو ساری ماں کو سنبھالنا پورے صحابہ کو سنبھالنا اور تقاضے پورے کرنا اور خود اپنی ذات سے پر اپنے کو کھپانا مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کام ان بنیادوں پر ہوگا ان قربانیوں کے ساتھ ہوگا تو پھر ہماری مسجدوں میں وہ مسجد جماعت اور وہ ساتھی اور وہ عملہ تیار ہوگا جن کے ساتھ بیٹھنے کو اچھو اچھوں کو کہ سرکار کو فرما رہے ہیں سرکار کو حکم فرما رہے ہیں من اول او مارے نبی تم ہمارے پیارے یہ مسجد ہماری پیاری ہمارے پیارے اس پیاری مسجد میں رہو یہاں کہاں قالین یہاں کہاں यहां یہاں کہاں नहीं نہیں رجاج اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے جو آپ حکم دے رہے ہیں اس میں تو آدمی ہیں کیا آدمی آدمی تو ہر جگہ ہر ایک کے دو کان ہر ایک کے دو ہاتھ ہر ایک کے دو دوپہر ہر ایک کے ایک ناک آدمیوں کی کیا کمی نہیں نہیں اس مسجد کے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے. عہدوں کی کی کرسیوں ہےثیت بنانے کی اپنی بات منوانے کی اپنے سامان اور دولتیں اکٹھے کروانے کی زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہونے کی تمام تر ارمان تمام تر خواہشیں ان کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے ایک ہی جذبہ رہ گیا ہے رو پوچھو عربی جاننے والوں سے اس لیے بار بار کہتے ہیں علما کی صحبت اختیار کرو علما کے پاس رہو علما کے پاس آنا جانا رکھو ان سے اپنے مسئلے مسائل معلوم کرو تاکہ اس لیے کہ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر کیا مطلب ہے علم و ذکر کا جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس حال سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا یہ مقصود ہے ہماری اس دعوت کے تیسرے نمبر سے تاجر کاشکار امیر غریب مرد عورت اور اس کے لیے جو مقامی محنت ہے جو مقامی امال ہے روز کہتے ہیں دو گشتیں دو تعلیمیں دو نمازیں دو گشتیں دو تعلیمیں اور شہروزہ روزانہ کا مشورہ ڈھائی گھنٹے کم سے کم دو تعلیمیں کہاں ہو رہی ہے مشینیں ہو رہی تو گھروں میں نہیں ہے کتنوں کے ہے اور یہ گھروں کی تعلیم اللہ اکبر جہاں اہتمام ہے ابھی انگلینڈ میں انگلینڈ میں ایک لڑکی ایک فیکٹری میں کام کر رہی شام کو پانچ بجے چھٹی ہوتے وقت اسے اس کے باس نے کہا کہ کل سے یہ یہ یہ کمپلسری یعنی فرضیات تجھے کرنا ہے اس لڑکے نے کہا کہ باس آپ مجھے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیں میں کر سکوں گی یا نہیں اس کا جواب کل دوں گی اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کرنے کو شریعت سنت کے خلاف ہے تو نوکری رہ جائے یہ نوکری میری خدا نہیں ہے اور اگر شریعت میں اجازت ہے تو پھر آ کے کہوں گی بچی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا آئی گھر اپنے ابا سے کہا ابا آٹھ باس نے یوں کہا ہے مسئلہ مجھے معلوم نہیں آپ کو معلوم کہنا بیٹا مجھے بھی نہیں معلوم کیا آپ مسجد میں جائیے مولانا سے پوچھئے اتنی بات دے ہے اتنی بات دے ہے کہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو کروں گی ورنہ ایک دفعہ نہیں دس دفعے چھوٹے چھوٹے انگلینڈ کی سرزمین پر اٹھارہ سال کی کاری بچی یہ نتیجہ ہے گھروں کی تعلیم کا حضرت عمر کو امیر المومنین گھر کی تعلیم نے بنایا اور جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے ذریعے ابھی ہماری یہاں ایک شادی ہو رہی تھی ان کے گھر کی تعلیم کا وقت اور وہ ایسی قریبی رشتہ داری کہ اگر وہاں نہ جائیں تو ساری عمر رحمی کا قصہ اب سارا گھر پریشان کے تعلیم کرے یا وہاں شرکت کرے وہی بات جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے خدا راہ دکھاتا ہے اس لڑکی نے یوں کہا اگر ایسا کرے کتاب ساتھ لے لیتے ہیں عورتیں تو بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہے میں کتاب پڑھنی شروع کر دوں گی تو وہی سب آ جائیں گی بھائی کیا ہو رہا کیا ہو رہا اور امید ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں گی تو یہی کتابیں گھر گھر پہنچ جائیں گی اور ان سے تعلیم شروع ہو جائے گی بچی کے ذریعے میں نے کہا رہا کہ جس میں سچی طلب ہوتی ہے کہ سلمان میں سچی طلب تھی کہاں پہنچایا اب انتظار ہے جب قربانیاں اپنی سطح کو پہنچتی ہے خدا اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لاتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سرور کائنات محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے سلمان کو دونوں علامتیں مل گئی صدقہ قبول نہیں کیا ہدیہ قبول کر لیا اب مہرت کا انتظار سارے بیٹھے ہیں سامنے سلمان بیٹھ گئے پیچھے روایتوں میں مختلف ہے اللہ نے کچھ ہوا ایسی چلائی کہ حضور کے جسم مبارک سے چادر گر گئی اور ایک باز علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک ستم کی وہ بصیرت آپ کی وہ چشم فراست نے تال لیا تھا کہ جوان بڑا کام کا ہے اس کو کسی چیز کی تلاش آپ نے خود وہ چادر ہٹائی تھی جیسے چادر ہٹی ہے جیسے سلمان نے آگے بڑھ کے نوبت کا بوسہ لیا ہے اور اللہ اللہ الہ الا اللہ شدہ محمد الرسول اللہ کہاں سے آئے تھے کیسے آئے تھے پھر جو ان کو اپنایا یہ تو وہاں کا ہے یہ تو وہاں کا ہے یہ تو یہ نہیں تھا وہاں سلمانے بہر سلمان تیری قربانیاں بہر تیری طلب صادق اور بہرے تیرے مجاہدے تجھے خدا نے نبوت کے گھر کا فرد بنا لیا خدا خدا ہے خدا خدا ہے اس کے اس کے, اس کے قانون اور اس کی شریعت اس کے بتائے ہوئے ضابطے جو قدر کرتا ہے نوازتا ہے جس میں طلب شادی ہوتی ہے خدا اس سے کام لیتے چنانچہ یہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو حضور کے لیے کہ اس میں بیٹھے یہ ساتھی ایسے ہیں یہ ہمارے سبق ہے کہ مسجد وار جماعت مسجد وار جماعت کا مطلب خالی بھیڑ جمع کر لینا نہیں ہر ایک اپنے آپ کو سیرت کی روشنی میں کہ مہاجرین کون کون تھے اب سارے مدینہ کون کون تھے ابو نجل کیسے تھے بلال کیسے تھے ابو بکر عثمان علی کیسے تھے ان کی نمازیں ان کا تقویٰ ان کا خوف خدا ان کی فکر آخرت کہ مسجد جماعت کے ساتھی اپنے ذہنوں میں ان کو ٹارگیٹ بنائے مجھے یہ روزانہ کی ملاقاتوں سے مجھے یہ گھر مسجد کی تعلیم سے مجھے یہ روزانہ کے مشورے سے مجھے اپنے سہ روزا سے مجھے اپنے اللہ کے راستے کی سالانہ ماہانہ انفرادی اور اشتامیائی محنت سے وہ ابو بکر میرے نشانے پر وہ عمر کیسی صفات اللہ جزائے خیر دے مولانا صف صاحب رحمت اللہ علیہ جو آیا تو میں ان سب کے صفات ابو بکر کیسے تھے عمر کیسے تھے عثمان کیسے یہ مسجد اور جماعت کے ساتھی ہی ہیں اور ان سب کے امیر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مسجدیں مسجد نبی کے نمونے پر آئیں گی جب نبی کے نمونے پر زندگیاں آئیں گی جب ہر مسجد اپنی مسجد سے عالمی فکر کے اعتبار سے خود اپنی ذات سے کھپ رہے ہوں گے عالم کے تقاضے پورے کر رہے ہوں گے پھر خدا ان سے کام لیں گے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دین مدینے سے پھیلایا مکے سے نہیں پھیلایا حالانکہ مکے کے مجاہدے مکے کی تکلیفیں مکے والوں کی طرف سے آنے والی عزائیں مدینے سے کئی گنا تھی لیکن بات کیا تھی بات کہ مدینہ منورہ میں جو محنت ہوئی ہر محلہ ہر محلے کا ہر گھر ہر گھر کا ہر فرد وہ بانوے سال کا بڑا وہ انصاری اگر ہے کہ جو نسبت جو سعادت دنیا میں کسی کو اب قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی ایسی خصوصیت کا مالک ہے کہ جو میزبان رسول خدا صدر وسلم کہلاتا ہے لیکن میری تو فلا حضرت سے اور میری تو فلا حضرت سے وہ تو مجھے ذاتی طور پر پہچانتے اور میں تو ان کی سب اس سے نہیں ہوتا چلو کھپو مرو چلو کھپو مرو کسی کو تانا مت دو دین کی جو محنت جہاں جس طرح ہو رہی ہے کسی پر زبان مت کھولو علما کا احترام عوام پر شبت اپنی محنتوں کو صحیح جہج کے ساتھ کرنا کیا حیرت اب رضی اللہ جماعت بن رہی ہے لوگ انہیں قرآن کی آیتیں بڑھ کر مطمئن کر رہے ہیں جیسے امرب ابن جموح کو ان کے بیٹے ابا جی آپ تو پیسے معذور ہیں آپ نہیں جائیں گے تو نہیں شادت آ رہی حرج قرآن کہتا ہے ہاں بیٹو ہاں جی وہ چاہتا ہے شہادت پیوں ان لگڑے پیروں سے جنت کے باغوں کی سیر کروں یہ فضائل خالی یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے حضرت اب اب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسے ہیں اور آپ کی یہ سعادت کہ یہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی لیکن آپ اس وقت میں بیمار ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح ہے جو نسبت جو خصوصیت جو فضرت مجھ کو حاصل ہے وہ تو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی لیکن ان فرو خفا بکالا ان فروخلا نکلو لکھ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری اس آیت کا کیا کروں یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی مدینے کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر پل بچے آ رہے ہیں حضور فرمائے تم تو ابھی چھوٹے ہو تدبیریں کر رہے ہیں ہمارے اچھے, اچھے پہلوان تدبیریں کر رہے ہیں اس راستے با... دیکھو میں تو کہوں گا نہیں امیر صاحب تم کہنا یہ تو بےچارے بہت قربانی والے ہیں بہت پرانے ہیں اور ماشاء اللہ کام کو تو اس وقت میں ان کی تھوڑی سی ایک مجبوری ہے میں نہیں کہوں گا تم ذرا مجھے چھٹی دے رہا ہم تو بھاگنے کی تجویزیں کرواتے ہیں کام کو کام بنائیں گے کام کو کام بنائیں گے اس وقت تک کام کام نہیں بنتا جب تک ہمارے اندر کے جذبات خدا ہمیں زمینوں کا پیون بنا دے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے کرتے بچے آ کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سر میں تو لمبا ہوں ایک جی آپ نے مجھے ریجیکٹ آپ نے مجھے رد تو کر دیا اور واپس تو کر دیا لیکن بات آپ ذرا سا میری کشتی تو کرا دیجئے ان سے ان دیکھنا آپ نے اور ان کے کان میں کہہ دیا جو ہم کانوں میں کہتے ہیں جو ہم کانوں میں کہتے ہیں اپنی جان بچانے کو اپنی بات چلانے کو وہ اپنے آپ کی بات کہہ رہے ہیں وہ کان میں بات کہہ رہے ہیں اپنے کو کھپانے زور سےتی کشتی کشتی کی اجازت لوں گا تم گر جائیے تمہارا کام تو ہو گیا ہم اپنی کانا کو سوچیں ہم اپنی کانا پھوشیوں کو سوچیں ہم صحابہ کی تنہائی کی باتوں کو سوچیں جن کے ہاتھوں خدا کام لیتا عورتیں مزدورات میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مدینے سے جو دین دنیا میں پھیلایا اس لیے کہ ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر فرد ایک ہی فکر کے ساتھ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصول اتحاد فکر اور اجتماعیت قلوب دل آپس میں ملے ہوئے ہوں دلوں میں جوڑ ہو اور فکر سب کا ایک ہو کہ ایک فکر کیا ہے ایک فکر کیا ہے ایک فکر؟ اللہ کا ہر حکم زندہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ ہو جائے بڑے حضرت فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود احیاء و جميع ما جاء ابھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ نبی نے بیان فرمایا اس وقت جتنے مدینے میں رہنے والے بہت سارے پرانے اللہ کے پیارے ہو گئے فرمایا اس مدینے سے اللہ نے دین چلایا تم اس مدینے میں ہو لیکن سنو اس مدینے کی تاریخ پڑھو اس مدینے کی سیرت پڑھو کہ اس مدینے میں رہنے والے تین سے چوتھی قسم نہیں تھی ایک قسم وہ تھی جو پوری جان پورا مال پوری جان پورا مال ایک قسم تھی آدھی جان آدا مال یہ بازو صاحبہ نے تو اپنے شری کاروبار بنا لیے مسجد کے تقاضوں کی وجہ سے کمائے آدھی رہ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے ہم تو اپنی مقامی کچھ بھی بھاگتے ہیں ہم کام کرنے والے ہم کام کرنے والے آدھی جان آدام تیسری ایک قسم تھی جب مدینہ منورہ کی تاریخ اور صحابہ کرام رضوان اللہ صحابۂ کی سیرت کا عمومی جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً, تقریباً جتنے سرایہ جتنی جماعتیں جتنی نقل و حرکت جتنی غذبات عام صحابہ کی سالانہ چار مہینے کی نقل و حرکت باہر کی اور باقی کے آٹھ مہینے مدینے کے کہ گھر میں آرام کرنے کے ان کے بھی واقعات قرآن ذکر کیے ہیں اگر مسجد کے تقاضوں کو چھوڑ کر مہمان آ رہے ہیں کابلے آ رہے ہیں جماعتیں آ رہی ہے ہم اپنے رنگریلوں میں پڑے ہوئے ایک آدمی تھا مدینے میں اسے شوق ہوا تو شیطان تو بہت کھاگ ہے کس کو کس راستے سے مارنا وہ تھا ہر وقت کا مسجد کا کھوٹا ساری نماز حضور کی امامت میں آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہا ہے تعلیم میں شریک ہے حضور خواب بیان کر رہے ہیں کوئی کچھ پوچھ رہا میں شریک شوق ہوا میرے پاس بھی دو پیسے ہو تو میں بھی کچھ غریبوں یتیموں کچھ بیوا مسکنوں مسجدوں مدرسوں کی مدد کروں بہت رنگ بدلتا बदलता کو دیکھا ارے अरे کو دیکھا پاکستان والا تو کرکٹ دیکھا ہی نہیں ارے जानते جانتے ہو بولتے ہی نہیں یار کرکٹ جانتے ہو کیسے رنگ بدلتا ہے شیتان تائیوں پر نمازیوں پر چھوٹوں پر بڑوں پر عوام پر خواز پر وہ, وہ رنگ بدل کے آتا ہے خدا میری تمہاری حفاظت فرما بعض بعض موقع ایسے ہوتے ہیں وہ اس کے ارمان اللہ نے قبول کر لی اور دولت آنی شروع ہوئی وہ جانور اونٹ پھیڑ بکریاں مال مدینہ منورہ میں اس کے پاس رکھنے کو کوئی جگہ نہیں مدینہ منورا ایک فارم ہاؤس کیا ارے بولو نا ہاں فارم ہاؤس بنایا وہاں رہ کے خوش صاحب باقی تبدیل میں کیا برکت ہے اے وہاں <سلام> رہنے لگے اب تو شروع میں تو تکبیریں جاتی رہی پھر گئی پھر پوری پوری جماعت گئی وہ مسجد نبی کی تعلیم اور وہاں میں کا استقفال اور وہ تو سب گیا ہی گیا اپنی نماز کے بھی لالے پڑ گئے یہاں تک گئے جمے کے بدلے زہور اپنے فارم ہاؤس پر پڑھنے لگا آدمی جب گرتا ہے بگڑتا ہے پتا نہیں چلتا ہے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا جاؤ اس کے مال کی زکاط وصول کر کے لے آؤ حضور کا بھیجا ہوا آدمی بجائے اس کے کہ مرحبا کہتا اہلن و سہلن کہتا کیا کہا اچھا تو اب مسلمان بھی ٹیکس دیں گے زکاة کو ٹیکس کہہ رہا ہے یاد رکھنا یہ سارے واقعات میری آپ کی رہبری کے لیے ہیں سیرت کی روشنی میں کام کرو سیرت کی روشنی میں کام کرو یہ ہے سیرت جب آدمی ماحول سے کٹتا ہے اسی لیے کہا ہر آدمی اپنی مقامی مسجد سے جڑا ہوا ہو ہر مسجد شہر کی بڑے بڑی مسجد سے جڑی ہوئی ہو ہر بڑی مسجد اپنے صوبے سے اور ملک سے جڑی ہوئی ہو کہ کام ایک پر نہ صحیح پر ہوگا جب آدمی اس سے کٹتا ہے کہ ڈیڑھ ایٹ کی الگ بناتا ہے یہ <تصفح> جواب دیا کہ اچھا تو مسلمان سے بھی ٹیکس وہ تو حضور کے بھیجے ہوئے تھے جو جواب ملا وہ جواب لے کے چلے گئے حضور کا انتظار تھا انہوں انہوں نے جا کے جواب سنا کہ ان یہ کہا حضور خاموش اب پارا اترا یہ جو جوشیلے ہوتے نا جوشیلے بہت اسی لیے ہمارے کام فرمایا کرتے تھے اللہ جوش کے ساتھ ہوش بہت ضروری ہے جوش کے ساتھ ہوش بہت ضروری ہے نہ پتہ نہیں جوش بے ہوش بنا دے گی اب جوش ٹھنڈا ہوا پہرا اترا یار میں نے یہ کیا کہہ دیا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اب سارا حساب کتاب لے کے آیا حضر صاحب اور زبانوں کے نکلے ہوئے تیر جو ہوتے ہیں نا زبانوں کے نکلے ہوئے بول اسی لیے حضور نے فرمایا میں فقی دہی مجھے دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے دو دوڑوں کے بیچ کی زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ کی شرمگاہ کی او من لہول جنت میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ہم باتوں باتوں بتا دی کتنوں کے دل چیپ دیتے ہیں کیسے کیسے کڑوے جملے بول دیتے ہیں پھر کیا میں نے اتنا ہی تو کہا تھا میں نے اتنا ہی تو کہا تھا حساب کتاب کر کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رت فرما دیا یہ رہبری ہے نبی والا کام مال والوں کے مال کی بنیاد پر ملک والوں کے ملک کی بنیاد پر نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو کام بنا کر کرنے والوں کو سبق پڑھا رہے ہیں مالداروں کے مالوں پہ حال مت ٹپو ان سے تعلقات اس لیے مت قائم کرو ان کی طرح یوں مجھ کو رد کر دیا تم سمجھتے ہو ہمارا کام تمہاری مال سے تم تو ڈوبے ہم کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہو تم یوں سمجھتے ہو زندگی ملکو مال سے ہمیں تو پہلے دن سبق پڑھایا ہے زندگی مانو مال سے اللہ بنائیں گے محمد سلاسم والے امال پر بنائیں گے واپس کر دیا آگے بیٹھ گیا کیا گیا تعلیم گئی سرکار کی امامت میں نماز گئی کیسے چپکے چپکے سرکا ہے وطلو علیہ اللہ تینہ آیا تینہ بہرے قرآن وا خدا ہمیں قرآن کا فہم دے اور قرآن کا علم جن کے پاس ہے خدا ہمیں ان کی صحبت میں رہ کر قرآن سمجھنا قرآن سیکھنا قرآن پر عمل کرنا اور اس قرآن کی دعوت کو لے کر عالم میں پھرنا نصیب فرمائے کیا شاندار بات کہہ رہا ہے قرآن. واقعے کی طرف اشارہ ہے قرآن کا جس کو ہم نے نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور بڑی بڑی نشانیاں دے رکھی تھی دولت کے لالچ میں مال پر لال ٹپکانے میں ایسا ہو گیا فن سلخ چپکے سے سرک گیا اس کا سرکنا کیا ہے عقیدے پہ چوٹ پڑ رہی ہے یہ کچھ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا ان سے کہہ دیں گے تو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی کہتے نہیں ہے, اندر میں یہ چکی چل رہی ہے. چپکے سے سڑک گیا جیسے اس کی تعلیم گئی نماز گئی गई اولا گئی ذکر گیا نبی کی سہبت گئی دولت بہت آ گئی دولت بہت آ گئی اسی لیے قرآن نے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی الہل نبصرین پیارے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں ہم تم کو باخبر کر دیں سب سے بڑے دیوالیے دیوالا پھونکتے ہیں نا مقروض ہو گئے پارٹی پارٹی فیل ہو گئی کہتے دنیا سب سے بڑے دیوالیے سب سے بڑے نقصان میں سب سے بڑے گھاٹے میں اللہ فی الحال جنہوں نے اپنی تمام تمام, تمام صلاحیتیں وقت بھی پیسہ بھی جو کچھ تعلقات ہیں،, عشر ہیں, جس جس لائن کی ہیں ان سب کو اپنی دنیا اکٹھی کرنے پر لگا دی کہ سب سے بڑے دیوال یہ ہے آگے ان کا راز کھولا ہے قرآن نے ابھی ابھی رجوع نہیں کر رہے ہیں ابھی توبہ نہیں کر رہے ابھی استفاد نہیں کر رہے ہیں ابھی راہ نہیں بدل رہے ہیں ابھی خدا کی ذات کے لامتنا ہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے والی راہ ایمان و عمل و دعا کو اختیار نہیں کر رہے اور ابھی تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو یقین کی گڑبڑی کے ساتھ تعلیم میں بیٹھے ہیں یقین کے گڑبڑے وهم سبون وہ وهم سبون یس سین سنا تمام طاقت لگا رہے ہیں جس پہ جس جس لائن کی جو ہے ہائی دنیا میری دنیا بن جائے وہ سبون ان سینو نے بہت خوش ہیں بہت دیکھ لیا پہلے کرایہ کے مکان میں تھے اب ذاتی ہو گیا سائیکل پہ جایا کرتے تھے ٹو ٹائر مل گیا اور ٹو ٹائر پہ جاتے تھے فور ویلر آ گئی اور میرے اکیلے کی نہیں میڈم کی الگ ڈاکٹر کی الگ اور پتا نہیں کیا, کیا کیا کہتے ہیں بیٹی کی الگ بہو کی الگ صاحب یا واقعی صاحب آپ لوگ پتا نہیں کیا سوچتے ہیں فیوچر بناؤ کیریئر بناؤ کیا کہہ رہے کیریئر بناؤ فیوچر بناؤ ارے فیوچر کیریئر تو سوچ اور سمجھ یہ کیریئر نہیں ہے دو چکھڑے دو لکھڑے دو ٹھیکرے فیوچر بن گیا کیریئر بن گیا کیریئر وہ مسجد نبی کی جماعت ہے مسجد تکڑا ہے اِنَّ عَنْدَ اللَّهِ وہ عرفات کے دن کا خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے کیریئر بنتا ہے وہ بتایا ہے آجا ابو بکر کی لائن پر عمر آجاؤ علی کی محنت پر اور آجا مہاجر کی قیامت تک خدا تیری وہ عزتیں تیرا, تیرا وہ کام اور تیرا خدا کے یہاں کا مقام کیریئر بناؤ کیریئر بناؤ یہ گدا یہ گھوڑا یہ املی کا درخت یہ پیپل کا درخت یہ گلاب کا کیریئر بن رہا ہے گدے گھوڑا سے بنے گا فیوچر صاحب اب تو دادا نے اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ پوتے اور پوتوں کے پوتے کھاتے رہیں گے فیوچر بنا دیا بھول گیا آندھیوں کو بھول گیا سیلابوں کو بھول گیا زلزلوں کو بھول گیا خدا کی ناراضگی کو فیوچر فیوچر تو شروع ہوگا سکرات کے وقت سے سکرات میں آسانی یا سختی قبر جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا سے گزرنا یا پھنسنا نبی کے ہاتھوں نورانی ہاتھوں جامع کا ملنا یا دھکے پڑنا فیوچر تو وہاں پتا چلے گا اللہی نو اللہ فی الحال دنیا وہ سبونا سنو نہ سنا کتنی غلط فہمی میں ہیں سارا سب کچھ کھپا رہے ہیں آنکھوں دیکھی پر رواج سے آنکھیں بند مسجد کی تعلیم پر خدا کیا دیں گے ذکر پر خدا کیا دیں گے اپنے بھائی کو سمجھا کر ایمان کی آخرت کی جنت کی دولت کی بات کر کے اللہ کے راستے میں چلانے پر کیا دیں گے اس سے آنکھیں بند ان کو لون لینے کا مشورہ دو ان کو سود پر کاروبار کرنے کا مشورہ سب بڑے خیر خاں ہیں جھوٹ جھوٹوں کے ساتھ رہو دھوکے بازوں کے ساتھ رہو گنڈوں بدماشوں کے ساتھ رہو خدا کے نبی کے دل دل کو زخمی کرنے والوں کے ساتھ رہو تم بہت فارورڈ جاؤ خدا ہماری آنکھیں کھولے خدا ہماری آنکھیں کھولے اللہ دینسائی <عَيْهُم> ساری محنت اس پہ لگا کے پھر خوش ہیں اصل کامیاب اصل کامیاب وہ ہے من جالل ہموں محمن واحدہ من جالل ہموں محمن واحدہ ہم من جائیں سرور کائنات صلی اللہ کے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا پریشان ہوج کل ایک عجیب بیماری چلی ہے اس کو میں نے کہا نہیں حاجی صاحب ڈپریشن تو بعد میں ہوتا ہے پہلے ٹینشن ہوتا ہے کیا چھو جی ڈپریشن بعد میں ہوتا ہے پہلے ٹینشن ہوتا ہے ساری کروالی ڈاکٹر کے ڈاکٹر آپ کا تو رپورٹ تو بالکل کلیئر ہے آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے ڈاکٹر سب اکیلے میں بتاؤں گا ذرا بیٹے کو باہر کر بیٹے کو باہر بھتیجا سامنے کھڑا ہے ذرا باہر کر دینا بتاؤں گا ٹینشن کیا ہے ایسا ہے کہ کہتے بنے نہ سہتے بنے یہ پہلے ٹینشن ہوتا, ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا قربان جائیں سرور کائنات کے ہے تو صحابہ میں موجود ہے اللہ کے جس غیر سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھا ہوا ہوگا خود اس کو سرو پر مسلط کر دیتا ہے اللہ کے جس غیر کا یقین دلوں سے نکل جاتا ہے خدا ان کو قدموں میں سیر کر دیتے اور یہی راز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ دلعین کی ساری ترقی کا وہ کسرا منو تنو کتنا منو تنو کی, کی ماں کی کیا وزن اور کروڑوں اربوں کی مالیت کا تاج صحابہ کی ٹھوکر میں ہے واقع دے رہا ہوں ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے ہمیں اللہ نے نبی کے راستے سے نمازیں دی ہے ہمیں اللہ نے نبی راستے سے دعائیں دی ہے ہم تو اللہ سے کہیں گے نماز پڑھ کے کہیں گے دعائیں مانگیں گے خدا ہمارا اور ہمارا نہیں ہم تو عالمی نبی کی نیابت میں ہیں ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں وہ رحمت آپ کا ہر کلما پڑھنے والا عالم کے ہر گوشے میں بچتے والے انسانوں کے حق میں رحمت ہے ہم تو خود اپنی نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے مسلح حل ہر ایک کو جا جا کے بتائیں گے کس کے کس کے پیر پکڑو گے کس کی کس کی خوشامت کرو گے کس کو کس کو کیا کچھ کہو گے کرو تعریف اللہ کی کرو حمد و سنا اللہ کی مانگو اللہ سے ہم تو ہر جگہ جا کے یہ کہیں گے اس لیے ہماری محنت اب محنت بالکل کھلی تھی کلما بناؤ نماز بناؤ بناؤ کلمہ بناؤ نماز بناؤ بنا چلے جاؤ اور کرتے کرتے بیٹو یا بن جائن حضرت ابراہیم السلام نے اللہ نے تمہارے لیے دن پسند کیا ہے خود اپنی ذاتی زندگی جی بناتے ہوئے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو ان کی نیابت میں عالم پورے کا غم عالم پورے کا سر عالم پورے کا فکر اپنے سروں میں سنوں میں لیتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے رہو چلتے رہو کھپتے رہو خدا سے کہتے رہو بار بار بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو کہیں کوئی اغراض تو نہیں کوئی غرض تو نہیں جب اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ اس میں وہ اثر پیدا کرتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا وہ ہے نا حدیث میں. صدقہ, صدقہ تو تھی ہو گدو ربلا شکتے کھجور کا ٹکڑا ہو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب وہ صدقہ کیا جاتا ہے اللہ وہلال کا گزب ٹھنڈا ہو جاتا ہے عالم پورا پریشان ہے خدا گزب ناک ہے طرح طرح کی آفتیں طرح طرح کی بلائیں طرح طرح کے مسائل ایک ہی راستہ ہے جو جہاز جس حال میں ہے سب سے پہلے توبہ کرے استغفار کرے چور بتکار بدکاری سے بے نمازی نماز چھوڑنے سے یہ تو ان کی عوام کی توبہ ہے خدا نے ہمیں تمہیں اس محنت سے نوازا ہے اس محنت میں چلنے والے اس محنت کا حق ادا نہ کرنا اس کو اس کے اصولوں کے ساتھ لے کر نہ چلنا اس پر اپنی جان و مال کو قربانیوں میں آگے نہ بڑھانا ہمارا اور پوری امت کا یہ جرم مشترک ہے جس طرح پوری امت کی اور تمام بشیرت کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی مشترکہ طور پر محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے خدا ہمیں تمہیں آج تک کی ہماری کوتا آج تک کی ہماری غفلتیں آج تک کی ہماری کوتاحیوں فرما کر ہمیں تمہیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے سب سے پہلے باقاعدہ بار بار بار بار سرا تو پڑھ کر اے اللہ ہنگے چور اور ہنگے جھٹے اور ہنگے پاک ہونے اور صفات حمیدہ سے آراستہ ہونے سے آراستہ ہونے کا کام دیا تھا اے خدا میں نے جتنا ظلم کیا ہے مجھے معاف کر ہم میں سے اپنی دوبارہ استغفار اپنے گھر کے لوگوں سے محلے کے لوگوں سے مسجد کی جماعتوں سے مسجد کے مسلموں سے عام امت سے توبہ استغفار کروا کے خوش خوشامدیں کریں تھوڑیوں میں ہاتھ دیں اور ان کو سمجھائیں حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ وہ جس نے زنا کی اجازت چاہی تھی سرکار نے کیسا حکمت بھرا جواب دیا تھا لوگ تو آئیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے ہم ہم کو اللہ نے کرم فرمایا ہے لیٹنے کا وقت نہیں ہے اِذَا سجا لوگ کہتے رہے ماں کا ابو کا وما کلا نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ نا ناراض ہوئے سو بھیا کربو کا آباد ہوئی جتنے مدرسے جتنے مکتب جتنا قرآن جتنی شریعت جتنی سنتیں اور جتنی نبی کی ادا جتنا حد جتنا عمرہ بولے سو بھیا تھی کر رب کا فتح کا کرتے رہو محنت رہو اس راہ میں خدا تمہارے ہاتھ و مدارس بھی علم کے چشمے جاری کرے گا مکتب کھلوائے گا مسجدیں آباد کروائے گا امت کے گھر میں شریعت سنت زندہ تم کیا تھے کیا تھے یہ رائے بن کا یہ اجتماع تھا یہ رائے بن کی یہ اتنا بڑا مجموعہ تھا خدا نے کیا ہے وہ خدا کرے گا اب تمہارے پاس نئے نئے آئیں گے اور عجیب عجیب ماحولوں سے آئیں گے اپنے کو جمانے کے لیے ماحول سے جڑے رہی ہو اپنی مسجد سے جڑے رہی ہو مسجد کی گشتیں مسجد کی تعلیم گھر کی تعلیم روزانہ کا مشورہ شہروزہ چل چار مہینہ پیدل سواری اندر باہر دور قریب اسے کرتے رہے. اللہ کے سامنے روتے رہی ہو خدا تمہارے ہاتھوں ملکوں کو قوموں کو آلم کو اور سب سے پہلے خدا ہمیں تمہیں نوازیں گے آج تک کے اسروں کو خدا میرے تمہارے ماں فرمائے وہ میری بات یاد رکھنا سارے عالم کے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مشترکہ محنت وہ نبوت کی محنت ہے جس کو ہدایت کی محنت کہا جاتا ہے اس پر ہر ایک کو لانا ہے خدا مجھے تمہیں قبول فرمائے اب نیت کرو ارادے کرو انشاءاللہ اس کام کو کام بنائیں